www.atabliq.com the revival of iman wana'ud billahi min shururi an tusinaw an sayya tiamadina man ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأسهبه وبارك وسلمك السبع كثيرًا كثيرًا أما بعدها أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال نا لا حکی میرے محترم دوستوں اللہ جب جلال و اس دنیا کے اندر دو طرح کے نظام چلائے ایک نظام جو ظاہری ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں دکانوں کا نظام ہے کھیتیوں کا نظام ہے عہدوں کا نظام ہے ڈگریوں کا نظام ہے حکومتوں کا نظام ہے چاند کا سورج کا ستاروں کا ایک نظام تو یہ ہے اس ٹائم کا واقف کو وہی کرے ایسے پہلے سے صبح سے ایسے خراب ہے سے لوگ نہیں کرتے شری مرتبہ بھی ایسا ہی تھا شری مرتبہ وہاں آئے تھے جب بھی ایسا ہی تھا اس کو نیچے جا کے تھوڑا بڑا کرو یہ صبح سے ایسے ہی چل کام جو پڑھے لکھے ممالک ہوتے ہیں وہاں سے سے ریگولر ہر چیز ہوتی ہے ہاں تو پڑھے لکھوں کا ملک ہے اس کی آج میں کیا کروں یا اس میں بولنے والا کیا کہوں یہاں والوں کے انتظام والوں سے کہو بھائی ہم سے کیا کہتے ہیں ہم تو بولیں گے اس کا ٹھیک کرنا یہ ہمارا کام نہیں تو حضرت عمر اپنے عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا اونٹوں کا دو ڈھائی سال انہیں ملے خلافت کے ان دو ڈھائی سال کے اندر پچیس تیس ہزار مقدمات چکائے اور جن کی زمینیں دبی تھی واپس ہو گئی اور جن کے مال دبے تھے وہ واپس ہو گئے قبضہ مل گیا ٹوٹوں کا زمانہ تھا اور اب ترقی کا زمانہ ہے اس کے اندر تو سات سو روپے کا ایک معاملہ چلا اور تین سال ہو گئے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا سات ہزار ایک پارٹی کے خرچ ہوئے چودہ ہزار دوسری پارٹی کے خرچ ہوئے یہ بجلی کسے ملتی ہے یا نہیں معلوم کیونکہ ترقی کا دور ہے نہ مانیے گا پچھلی مرتبہ آئے گی جب بھی یہی حال تھا بھی یہی ہے ہم تو بات کر کے چلے جائیں گے اور میں صبح پوچھ رہا تھا میں کہ وہی جگہ ہے کہاں بوی جگہ ہے جو آواز ڈوج تھی اس کا کیا انتظام کیا تو ہمیں خبر ملی کہ ہو گیا ہم نے کہا ہو گیا آپ جتنے سن سکو سن لو اور نہ سن سکو تو میں کیا کروں ہم تو بول ہی سکتے ہیں انتظام ہمارے بس میں نہیں اچھا بھائی پچھلے زمانے کے اندر لوگ بیمار ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک تہائی کھانے کا ایک تہائی پینے کا اور ایک تہائی چھوڑ دو ہوا کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے دلہانی تو بیماریوں کا اتنا زیادہ دور دورہ نہیں تھا اور آج معاملہ بیماریوں کا یہ ہوا کہ صاحب ہم نے ایک ہاسپٹل کھولا ان کا کیا ہوا ان پہلے سال میں ہم نے ایک ہزار آدمیوں کا علاج کیا اور دوسرے سال میں ہم نے تین ہزار آدمیوں کا علاج کیا اور تیسرے سال میں ہم نے پانچ ہزار آدمیوں کا علاج کیا اور چوتھے سال میں دوسرے ہسپٹل کی ضرورت پیش آئی ہاسپٹل کی کامیابی آج یہ سمجھی جا رہی ہے کہ دوسرا ہاسپٹل چلے حالانکہ ہسپٹل کی کامیابی یہ ہے کہ ہاسپٹل کو تالا لگے حفظان صحت کے ایسے اصل بتا میں یہ سارے ڈاکٹر مل کر لوگوں کو میں جب وہ غذا میں یہ طریقہ اختیار کرنا پینے میں یہ طریقہ اختیار کرنا تھوڑا سا چلنا پھرنا گھومنا پھرنا تاکہ اندر کا نظام ٹھیک رہے اور آب و ہوا کی تبدیلی یوں کرنا ایسا انتظام ڈاکٹر سارے مل کر کرے کہ یوں کہے کہ میں پہلے سال ہاسپٹل میں پانچ ہزار آدمیوں کا علاج ہوا تو دوسرے سال اللہ کے و کرم سے ہمارا ہاسپٹل اتنا کامیاب ہوا کہ تین ہی ہزار آدمی کا علاج کرنا پڑا اور لوگوں نے اپنی صحت کا خیال خود کر دیا اس طریقے سے ہم نے پبلیسیٹی کی لوگوں کے اندر اور تیسرے سال صرف ایک ہزار آدمیوں کا علاج کرنا پڑا اور چوتھے سال ہاسپٹل کو ہمارے تالا لگ گیا ہاسپٹل کی کامیابی ہاسپٹل میں تالے کا لگنا ہے ہاسپٹل کی کامیابی ہاسپٹل کا بڑھنا نہیں لیکن اب ہر چیز اب الٹی ہو رہی ہے مقدمات کے اندر کامیابی سر ڈھائی ڈھائی سال تین تین سال اکٹھے کے مقدمے میں لگی ہوئی اور وہاں ڈھائی سال کے اندر تیس ہزار مقدمات چکا دیے حضرت جمعرزی رحمتی لالے نے اور سب کی جتنی زمین غسل شدہ تھی وہ ساری واپس ہو گئی لیکن وہ اوپر کا زمانہ تھا بھائی اور آج رافی کا زمانہ ہے پڑھے کو کا زمانہ ہے اس بنا پر آج مقدمات کے اندر بھی دیر ہوتی ہے صحتوں کے اندر بھی جو جو معاملے چل رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں اور دوسری چیزوں کو میں بھولنا نہیں چاہتا میری جو بات ابھی رہی جائے اب یہ نہیں ٹھیک کام کرے گا نہیں کرے گا میرے بچپن جو کہنا ہو انتظام بن سکوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے نظام چلائے ایک نظام تو ہے ظاہری اور دوسرا نظام ہے غیبی ایک نظام تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور ایک اس کے اوپر نظام ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا جس کو چھپا نظام کو ہو یا غیبی نظام کو ہو اور وہ نظام جو ہے وہ اصل ہے غیبی نظام اصل ہے ظاہری نظام تو آدمی دیکھ لیتا ہے اور ظاہری نظام کے اوپر آدمی قدم بھی اٹھاتا ہے اور ظاہری نظام کا آدمی حساب بھی لگاتا ہے میں نے فلاں کی دکان کھولی اسے اتنے پون میں نے کمائے اسے پھر دکان کھولی میں نے اتنی کیپیٹل فلاں بینک کے اندر ہوئی اس کے بعد میں پھر میں نے فلاں کا تو یہ سب آدمی کے سامنے اس کا حساب ہوتا ہے لیکن ایک چھپا نظام ہے خدا کا اگر وہ غیبی نظام خدا کا انسان کے خلاف ہو تو انجام کے اندر یہ انسان ناکام تباہ اور برباد ہوتا ہے اور اگر وہ غیبی نظام خدا کا انسان کے موافق تو انجام میں یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہوتا ہے فرعون قانون نمرود حامان شبدار ابو جہد ابو یہ جتنے بڑے بڑے گزرے جو مشہور و معروف پوری دنیا کے اندر انہوں نے صرف اتنی بات یہ تھی کہ ہمارا ساحلی نظام ٹھیک چل رہا ہے فروغ کے ذہن میں یہ کہ میری حکومت ٹھیک چل رہی ہے میری چلتی پلتی ہے ہارو نے دیکھا کہ میرے پاس مال بہت ہے میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں خارما نے دیکھا کہ وزارت کا عہدہ میرے پاس ہے میری چلتی پھرتی ہے لیکن حضرت اوشا علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم ہر چیز کے انجام کو دو اس کا آخری انجام کیا ہوگا اگر خدا کا غیبی نظام تمہارے خلاف ہے تو سارے ظاہری نظام کے باوجود انجام میں تم تباہ برباد ہو اور اگر خدا کا غیبی نظام موافق ہوگا تو چاہے اتنا زیادہ نظام ظاہر تمہارے ہاتھ میں نہ ہو لیکن انجام دنیا دیکھ لے گی کہ تم کامیاب ہو جاؤ لیکن جس کو اللہ تعالی اچھے دین دکھاتا ہے ظاہر کے اندر تو اس کو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آیا چناز فرعون کی سمجھ میں نہیں آئی قانون کی سمجھ میں نہیں آئی ان کو پچھلوں کے حوالے بھی دیے روح علیہ السلام کے قوم کا حوالہ دیا حضی علیہ سلام کے قوم کا حوالہ دیا دیگر اقوام کے حوالے دیے کیونکہ اب کے زمانے کے انسانوں کا حوالہ دینا تو بےکار ہے کیونکہ اب زمانے کے جو انسان ہیں ان کا انجام سامنے نہیں پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تو ان کے حوالے دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے اپنے زمانے کے لوگوں کا اگر حوالہ دو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ان کا انجام سامنے نہیں آیا پچھلوں کا انجام سامنے آیا تو آئی گرام نے ہم سلام سلام یہی جی بات بتا دیے تھے کہ پچھلوں کے نظام کو دیکھ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا اب ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرانے پاک کے ذریعے ہمیں پچھلوں کے حوالے دے دے کر ہمیں سمجھایا میں دیک پیچھے کے زمانے میں لوگ کامیابی ہوئے ناکام بھی ہوئے اب تم دیکھ لو کامیابی دی کے اسباب کیا ہے اور ناکامی کے اسباب کیا ہے یسو علیہ السلام کو وزارت ملی وہ کامیاب ہوئے حامان کو وزارت ملی وہ ناکام ہوا ایک وزیر وزارت پہ کامیاب دوسرا وزیر وزارت پہ ناکام اب آدمی غور گھرے کہ اگر وزارت سے میں کامیاب ہوتا تو ہمان ناکام کیوں ہوا आदे आदे اور اگر وزارت سے آدمی ناکام ہی ہوتا تو حضرت سو علیہ السلام کامیاب کیوں ہوئے سونا اور چاندی کا نقشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا اور سونا اور چاندی قارون کو بھی ملا انہوں نے قانون اپنی سونے چاندی میں زمین کے اندر دھسا اور سلیمان علیہ السلام اپنے سونے چاندی میں آسمان کی طرف پڑے ایک کو سونا چاندی دے کر کامیاب کیا گیا دوسرے کو سونا چاندی دے کر ناکام کیا گیا قوم صبا کے ہاتھ کے کھیتیاں اور بغیچے دیے اور اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا اور انصاری صحابہ کے ہاتھ کے کھیتیاں اور بغیچے دیئے اور اللہ نے کامیاب کر دیا شعیب علیہ السلام کے نا قوم کے ہاتھ میں تجارتی بڑی بڑی منڈلیں اور اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا اور حضرت عبدالحمان کی اوف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ علام کو اور حضرت عثمان بنی اور حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ علوم جمائن تو اللہ نے تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دی اور اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا اسی طرح سے اللہ جل جلال نے نبا دو نے دونوں قسم کے حالات ہمیں دکھائے دونوں قسم کے حالات تجارت کے اندر کامیابی دکھائی ناکامی دکھائی تھیتیوں بغیچوں میں کامیابی دکھائی ناکامی دکھائی مصر کی حکومت کھیلو کے ہاتھ میں تھی تباہ اور برباد ہوا اور مصر کی حکومت حضرت امریکنیاں سے رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ تھی وہ کامیاب ہو گئے مصر کی وزارت سامان کے ہاتھ پہ تھی تباہ برباد ہو گیا مصر کی وزارت کشمیر علیہ السلام کے ہاتھ پہ تھی وہ کامیاب ہو گئے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے ہاتھ میں آنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا کامیابی اور ناکامی کا تعلق کسی غیبی نظام سے کسی چھپے نظام سے چیزوں کا ہاتھ میں آ جانا تو یہ اہم نہیں ہے غیبی نظام اگر موافق ہو جائے تو یہ اہم ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ غیبی نظام انسان کے موافظ پر کیسے اس بات کے بتانے کے لیے اللہ کے جلال ہوا مانا نے دو انتظام کیے ایک انتظام تو یہ کیا کہ آسمان سے کتابیں بھیجی اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ کے نام الحم سلام کو بھیجا اندیائے نام الحمد صلاح کے روحانیت کی لائن کے ماہرین ہوتے ہیں اور آسمانی کتابوں کے اندر روحانیت کی لائن کی ساری باتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ سلام تشریف لائے ان کے اوپر انجین اتری حضرت عیصالِ سلام تشریف لائے ان کے اوپر توریت اتری اور حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے ان کے اوپر زبود اتری اور حضرت نسا علیہ السلام پر تورے سے پہلے صحیح تھے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیح تھے اترے تو آسمانی کتابیں بھی اترتی رہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام سلام بھی آتے رہے بعض پچھلی کتابوں کو ہی لے کر آئے اور بازوں کے اوپر نئی کتابیں اتری جس زمانے کے لوگوں نے آسمانی کتابوں کے مطابق عمل کیا اور نبیوں کے بتائے طریقے پر عمل کیا تو اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا چاہے وہ تعداد میں تھوڑے سے تھے حضرت علیہ السلام کی بات کو ماننے والے اسی تھے اور نہ ماننے والی ساری میجورٹی تھی لیکن اس ساری میجورٹی اور ساری اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا اور وہ سے آدمی جو ماننے والے تھے حضرت علیہ السلام کی بات کے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بٹھا کر کامیاب کیا اور قیامت تک کی انسان جتنے انسان آباد ہیں وہ اس اقلیت کے حساب میں ہے جو اقلیت اللہ تعالیٰ نے بچا دیتی حضرت اللہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر میرے محترم دوستوں اب سوچنا یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں اطمینان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں جتنے انسان کے اوپر آنے والے حالات ہیں اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے دنیا کے اندر کی پہلی چیزوں سے کامیابی کا تعلق بھی نہیں اور ناکامی کا تعلق بھی نہیں ان چیزوں کے اندر کامیابی اگر اللہ ڈالتے تو کامیابی آئے گی اور ان چیزوں کے اندر ناکامی اللہ ڈالتے تو ناکامی آئے گی چیزیں کامیابی اور ناکامی کے برتن ہیں اس میں کامیابی اور ناکامی کا ڈالنا یہ کام خدا کا ہے لیکن آج غلط سہنی یہ ہو رہی اور ہر زمانے میں نبیوں کا دامن چھوڑنے والوں کو یہ غلط فہمی رہی کہ انہوں نے چیزوں کے ہاتھ میں آنے کو کامیابی قرار دیا فرون نے فرونگ سمجھا کہ گل ہاتھ میں آیا لہذا میں کامیاب اور ہمان یہ سمجھا کہ بازارت ہاتھ میں آئی لہذا میں کامیاب اور قارون نے سمجھا کہ مال ہاتھ میں آیا لہذا میں کامیاب اور انبیاء کے نام السلام نے یہ بتایا کہ ملک اور مال اور وزارت اور پودے کھیتیاں اور باغیچے روپیہ پیسہ سونا چالی یہ چیزیں کامیابی کے برتن ہیں یہ چیزیں ملنا کامیابی نہیں یہ کامیابی کے برتن ہیں جیسے چائے دانی دودھ دانی, دودھ دانی شکر دانی چائے دانی کے معنی یہ نہیں کہ اس سے چائے نکلا کرتی ہے چائے دانی کے معنی ہے کہ اس میں چائے رکھی جاتی ہے لیکن چائے بنتی الگ ہے اس میں ڈال دو تو یہ چائے نکلے گی اس میں سے اور اگر چائے دانی خالی رکھو تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اور چائے دانی میں اگر کسی نے بھر دیا سرکا اور دودھ دانی میں بھر بھر دی دی چھاچ اور شکر دانی میں بھر دیا نمک اب پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا چائے دانی یہ دودھ دانی یہ شکردانی دیکھا اور اس کے بعد میں اس نے بھولا آنکھ تو بتا نہیں سکتی کیا گھول رہا ہے کان سن کے نہیں بتا سکتا کیا گھول رہا ہے وہ مہارت جوان کی ہے وہ چکھ کے بتا دیے کہ کیا ہوا جب اسے چکھا کے بہت ہی بدمزہ چیز نکلی اس نے کہا یہ کیا ہے یہ چائے میں کیا ہے الگ لے کے اس کا ریسرچ کرو کیا ایسا یہ چائے دانی ہے اس میں کیا ہو گیا یہ جو ملک اور بال روپیہ پیسہ سننا چاندی یہ کامیابی کی دانیاں ہیں ان کامیابی کی دانیوں میں رہ کر کے دنوں میں قرار کیوں نہیں آتا یہ چین کیوں نہیں ملتا باوجود کہ اتنے ڈالر مل رہے اتنے اسٹرلنگ مل رہے اور اتنا مال مل رہا یہ اس کے باوجود دنوں کے اندر چین کیوں نہیں ملتا چلو اس کا ریسرچ کرو کچھ مغربی ملکوں کو لوگ ریسرچ کرتے کرتے آئے ہمارے ملکوں میں جے پور کے علاقے میں آئے اب ریسرچ کرنے والا بھی جو ریسرچ کرے گا تو وہ اپنے جیسوں سے ہی پوچھے گا اور کیا اتنے پیسے کی جی خرابی اور چیزوں کی اتنی محتاط اور اس کے باوجود ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی اور یہ دنوں کے چین کیوں نہیں مل رہا اس کا ہم ریسرچ کرنے آئے ہیں تو اب یہ بیچار جیسے اب یہ ریسرچ کر رہے اپنے شاگردوں سے وہاں کے جو انہیں کے جو شاید چیڑے چانٹے انہیں سے ریسرچ کرتے اب وہ ہندوستان والوں نے بےچاروں نے یہ کہا کہ غریب لوگ تو اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں اور مالدار لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پیسے میں ڈانکے بڑھتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں یہ انہوں نے اس ریسرچ کا جواب دیا یہ مغربی ملک والے اسے کہاں ماننے والے یہاں جو غربت کا سوال نہیں پیدا ہوتا یہاں غریب ہونا وہ تفاوت کی سماج سے ہوگا کہ کم پیسے والا وہ زیادہ پیسے والا ان کے یہ ہماری سمجھ میں بھی آتا میرے پاس خبر آئی کہ بھائی کچھ ریسرچ کرتے کرتے مغربی ملک والے آئے تھے اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اتنی پیسے کی فراوانی اور اتنی چیزیں چیزوں کی بہت پوری دنیا میں ہو چکی لیکن دنوں کے اندر چین کیوں نہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ یہاں لے آتے اس بنگلے والی مسجد میں لے آتے ہمارا جو نظام نظام لانے کے بستی ہے اس کے اندر ہمارے تبلیغ کا جو کام ہے انہیں یہاں لے آتے تو ہم انہیں سمجھاتے کہ وہ یہ دنیا اتنی پریشان کیوں ہے باوجود بھی اتنی چیزیں موجود ہے ہاتھ میں امریکہ کا ایک رہنے والا اس کا نام بیوی کو ساتھ دے کر وہ ایک چلا گزارتے وہاں آئے چلا گزارا واپس جانے لگا میرے پاس کمرے میں آیا کا منی صاحب کوئی خاص نصیحت نصیحت تو میں نے کہا بیٹھے بیٹھ گئے میں نے کہا تم مغربی ملک والوں کا بہت بڑا احسان ہے یہ احسان ہے کہ انسان کے بدن کی راحت کا سامان تم لوگوں نے تیار کر کے پوری دنیا میں سپلائی کر دیا آواز بہت جلدی پہنچ سکتی ہے آدمی بہت جلدی پہنچ سکتا ہے ہر لائن کا راحت کا سامان بدن کی راحت کا سامان تیار کر کے پوری دنیا میں سپلائی کر دیا یہ تم لوگوں کا احسان پوری دنیا والوں پر ہے لیکن اپنی تم نے ایک چیز کو دی تم نے اپنی ایک چیز کھو کر اور پوری دنیا نے بدل کی راحت کا سامان سپلائی کر دیا پوچھنے لگا مودی صاحب ہم نے وہ کیا چیز کھوئی میں نے کہا اپنے دل کا سکون اور اپنے دل کا چین یہ تم نے کھو دیا اور بدل کی راحت کا سامان پوری دنیا میں سپلائی کر دیا یہ تو میں نے کہا تم لوگوں کا کارنامہ اب میں نے کہا یہ ہمارا جو تبلیغ کا کام ہے جو بچارے سیدھے سادھے آدمی بسترے اٹھائے اٹھائے قوم اور ملکوں میں پھرتے ہیں انگلینڈ سے جماعت پیدل دیتی ہے مدینہ منورات حج کے لیے اسپین سے جماعت پیدل نکلتی ہے مدینہ منابرات حج پیدل کرتی ہے, ہے جنوبی افریقہ سے جماعت پیدل نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے مدینہ منورات حج پیدل کرتی ہے یہ جو بسترے اٹھائے اٹھائے اٹھا جو ہماری جماعتیں پیتی ہیں پاکستان میں کئی جماعتیں ایسی نکلتی ہیں کچھ معاون جماعتیں نکلتی ہیں لوگوں کو حیرت ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جو ایسا کر رہے تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کیونکہ انگلینڈ سے جو جماعت پیدل چلتی ہے وہ وہاں سے ہوائی جہاز سے اڑ کر یہاں آتی ہے تو اگر پیسے نہ ہوتے تو ہوائی جہاز اڑ کر وہاں ہوائی جہاز سے اڑ پیسے یہاں آتے اگر پیسے نہ ہوں بلکہ پیسے ان کے زیادہ خرچ ہوتے ہم لوگوں کی سمجھ نہیں آتا کہ اس راکٹ کے زمانے میں اور ترقی کے زمانے میں آسانی کے ساتھ جب بات پہنچائی جا سکتی ہے پمپلیٹوں کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے اخباروں کے ذریعے تو پھر یہ بسترے اٹھائے اٹھائے پتا نہیں کیوں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں کہ میں اس امریکن کو سمجھایا میں نے کہا یہ تو ہماری جماعت ہے کہ بھی کام کر رہی ہے کام تم کر رہے ہو تمہارا کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے دل کا سکون اور چین تو تم نے کھول دیا اور پوری دنیا کے انسان کے بدن کی راحت کا سامن سپلائی کر دیا لیکن یہ جو جماعتوں کی نقل حرکت ہے انہوں نے اپنے بدن کے آرام کو اپنے بدن کے سکون اور چین کو اپنے بدن کی راحت کو انہوں نے قربان کر دیا اور پوری دنیا کے اندر دل کی راحت کا جو سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر تشریف لائے یہ اس کو پوری دنیا کے اندر سپلائی کر رہے ہیں اور اس کے سپلائی کرنے کے اندر اپنے بدن کے راحت اور آرام کو انہوں نے قربان کیا جتنا ان کے بس میں تم نے تو بدن کی راحت کا سامان سپلائی کیا اور یہ دلوں کے سکون اور چین کے سامان کو سپلائی کر رہے ہیں دل کے سکون اور چین کو اگر لینا ہے تو بدن کو تھوڑا سا پابند بنانا پڑے گا اور اگر بدن کو تھوڑا سا پابند نہ بنایا اور بدن کے راحت اور آرام کا زیادہ خیال رکھا تو یہ دل کا سکون اور چین جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ میں نے اس کو سمجھایا اور پھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ میرے بھائی جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ بالکل پرانا طریقہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں در در پر جانا گھر و گھر پر جانا اس طریقے پر گویا اس کام کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم لوگوں پر بات جو کرا ناراض بھی ہوئے یہ ماڈرن زمانہ ہے تو ماڈرن طریقے سے اسلام کے پھیلنے کا کام کرنا چاہیے یہ جو پرانا طریقہ تم لے کر پھر رہے ہو اب بھی باوجود دنیا اتنی ترقی کر گئی تو کیسے تم کامیاب ہوں گے ہر جگہ جماتیں جاتی ہیں پھرتی ہیں پیدل چلتی ہیں بہت سے لوگ ہم پر خفا بھی ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات عرض کرتے ہیں میرے محترم کہ پرانی چیزوں سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے پرانی چیزوں سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ آم کا درخت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اگر انگور کی بیل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی پرانا ہوگا کہ زمین کے اندر آم کی مچھلی یا کھجور کی بیچ کو آپ داخل کرو گے اس کے اوپر پانی پلاؤ گے اور اس سے پھر وہ ساری کرتی آگے کی چلی گئی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں ماڈرن طریقے سے آم لوں گا یا انگور لوں گا کہ اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کے سندوک میں رکھ کر اور اس کے اوپر میں عطر کو بہال دوں گا تو ایک ماڈرن طریقے سے خوشبودار آم تیار ہوگا اگر پچاس سال بھی اس طریقے سے کیا جائے تو آم آپ کو نہیں ملے پرانے طریقے سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے زمین پرانی سیات سے نفرت نہیں کر سکتے آسمان پرانا چاند پرانا سورج پرانا ستارے پرانے اپنا ابا جو ہے وہ پرانا اپنی اماں جو ہے یہ پرانی منہ سے کھانا یہ پرانا ناک سے سوننا یہ پرانا کان سے سننا یہ پرانا ہاتھوں سے پکڑنا یہ پرانا حسن آدم علی سرم کے زمانے سے چل رہا جیسے ساری پرانی چیزوں میں ہم تغیر تبجی نہیں کر رہے تو اسی طریقے سے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر زندہ کر دے گا جو پرانا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطلب تشریف لے گے اور صحابہ کرام اقبال اللہ تعالی علیہ المعین کو تو انہوں نے جس طریقے کے اوپر ڈالا اگر اس طریقے پر ہم اللہ کے دین کے کام کو کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ خود ہمارے اندر دین آئے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے اندر بھی دین جائے گا اور جتنا دین دنیا کے اندر زندہ ہوگا اتنا خدا کا جو غیبی نظام ہے وہ ہمارے موافق ہوگا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے فیرون قارون اور حامان نمرود اور شداد جن کے بعد ظاہری نظام تو بہت تھا لیکن خدا کے غیبی نظام کو وہ موافق نہ بنا سکے تو انجام کار کا ماحول بنواز ہو گے ظاہری نظام تو بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دے گا کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا یہ تو خدا کی ایک ترتیب ہے اللہ کسی کو مالدار بناتے ہیں کسی کو غریب بناتے ہیں اللہ کسی کو حاکم بناتے ہیں کسی کو محکوم بناتے یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو ظاہری نظام کے اعتبار سے تو اللہ کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے لیکن خدا کے غہری نظام ہمارے موافق ہو جائے اس کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو مبارک دین ہے اسے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا ہوگا دین کہتے ہیں اس طریقے کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے اور آئندہ آنے والے سارے زمانوں اور سارے حالات کو سامنے رکھ کر جو طریقہ لے کر تشریف لائے اس طریقے کو میرے محترم دوستوں اور بزرگ کو دین کہتے ہیں اور اس کا تعلق کھانے سے بھی ہے پینے سے بھی ہے کپڑوں سے بھی ہے شادیوں سے بھی ہے عبادات سے بھی ہے معاشرت سے بھی ہے معاشیات سے بھی ہے معادیات سے بھی ہے جتنے بھی شعبوں کے اندر یہ مسلمان چلے گا ہر شعبے کے ساتھ دین کا تعلق ہے دین کے معنی یہ بالکل نہیں کہ آدمی بالکل دنیا کو چھوڑ چھاڑ جب تک نہ دے اس وقت تک آدمی دین والا نہیں بن سکتا اگر کسی نے دین کے بارے میں یہ سمجھا ہو تو یہ اس نے بالکل غلط سمجھا ہے دین کو آپ کاروبار میں داخل کر دیجئے تو آپ کا کاروبار دن ہوگا کھانے میں دین کو داخل کر دیجیے آپ کا کھانا دن ہوگا شادی میں آپ دین کو داخل کر دیجئے تو آپ کی شادی بھی دین ہوگی آپ انجینئر ہیں آپ انجینئرنگ کے اندر دین کو داخل کر دیجئے آپ کی انجینئرنگ جو ہے یہ بھی دن ہوگی آپ ڈاکٹری کے اندر دین کو داخل کر دیجئے تو آپ کی ڈاکٹری بھی دین ہوگی مسلمان جن جن شعبوں کے اندر کام کر رہا ہے ان شعبوں کے چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ ان شعبوں کو چلانے کے موقع پر دو باتوں کا خیال اگر آدمی رکھے تو وہ شعبہ دین کے ساتھ ہوگا ایک خیال تو یہ رکھے کہ اس میں حکم ناہی کیا ہے اور دوسرا خیال یہ رکھے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے یہ دو باتوں کا آپ خیال رکھے اچھا اگر ان دو باتوں کا خیال رکھ کر ہم نے اگر شعبے چلائے تو ان شعبوں کے ذریعے انسانوں کے اندر آپس میں جوڑ ہوگا آپس میں محبت ہوگی دلوں میں سکون ہوگا آسمانوں سے برکت آئے گی اور ہر لائن کی آسو کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے اگر ان شعبوں کے اندر ہم نے یہ دو باتیں اختیار کر لی ایک تو عمر الہی اور ایک طریقہ رسول صلی اللہ تعالیٰ نے جیسے ظاہری نظام پہ چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں آپ حضرت جانتے ہیں اتنے شعبوں کے جانتے ہیں کہ ڈاکٹری کا شعبہ کیسے چلتا ہے انجینئرنگ کا شعبہ کیسے چلتا ہے مکان کا شعبہ کیسے چلتا ہے یہ میرے بتانے کی چیزیں تو آپ ضرورت جانتے ہیں اس لائن کہ آپ حضرت ماہرین لیکن ان سارے شعبوں کے اندر خدا کی مدد آ جائے بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں اور زیادہ لمبی بات مجھے نہیں کرنی دیکھو پنکھے بھی لگا دیے بلب بھی لگا دیے لاؤڈ اسپیکر بھی لگا دیا کارخانے بھی فٹ کر دیے ساری مشینری بھی لگا دی لیکن اس کے ساتھ اگر پاور ہاؤس سے کنکشن نہ ہوا ہے نا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاور ہاؤس سے اگر کنکشن ہوا تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی جائیں گی پنکھے بھی چلیں گے گرموں کے اندر اور بجلیوں کے جو بلب ہوں گے اس کے اندر روشنی بھی آئے گی سارا نظام ٹھیک چلے گا ڈاکٹری ہو وکالت ہو انجینئرنگ ہو یا جو بھی دنیا کے کام چل رہے ہیں اس کے اندر خدا کی مدد کیسے آئے بس ہمارا کام تو صرف اس بتانا ہمارا کام ان چیزوں کا چھوا نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں میں خدا کی مدد کیسے آئے کیونکہ مسلمان جو ہے یہ خدا کی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتا دیکھو غیر مسلم کے ساتھ خدا کا معاملہ اور ہے اور مسلمان کے ساتھ کا معاملہ اور ہے غیر مسلم جو ہے نا اس کو تو مرنے کے بعد پوری پکڑ ہونے والی ہے تو اس کو تو اللہ تعالی$ دنیا کے اندر ڈھیل دے دے گا اس کو تو اللہ تعالی$ اس کی ہم نقل بھی نہ اتاری اس کو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے گا چاہے کتنے ہی بڑے بڑے جرم کرتا رہے اللہ اسے ڈھیل دے گا جیسے مکے کے مشیقی کو اللہ نے جیسے کروڑ اور قانون تو اللہ نے ڈھیل دی لیکن جو اللہ کے راستے پر چلا اور اللہ کی طرف چلا تو اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی امتزاعت آئیں تھوڑی سی آزمائشیں آئیں تھوڑا سا امتحان آیا تھوڑی سی کچھ پابندیاں آئیں یہ صحیح لائن پر چلنے والے پر کچھ تھوڑی سی پابندیاں آتی ہم صرف ان پابندیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن پابندیوں پر ہم آ کر اپنے شعبوں کو جکڑ دیں تو ہمارے شعبے اللہ کی مدد سے چلیں گے پھر ہمارے شعبوں سے صرف مادری چیزیں سپلائی نہیں گی بلکہ ہمارے ان شعبوں سے روحانی چیز بھی سپلائی ہوگی جیسے دنیا کی چیزیں ہماری دکانوں سے لوگ لے کر جائیں گے ایسے ہماری دکانوں پر آنے والے شرم کو لے کر جائیں گے حیا کو لے کر جائیں گے ہماری دکانوں پر آنے والے ایمان کو لے کر جائیں گے اخلاص کو لے کر جائیں گے انسانیت کو لے کر جائیں گے اخلاق کو لے کر جائیں گے چاہے جو ان سے شعبے میں ہم ہوں وہ اسے لے کر جائیں بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر شعبے میں دین کیسے آگے تاکہ اللہ کی مدد شعبے کے ساتھ ہو بس یہ ہمیں بتانا ہے اور اس کے بعد ہمیں بیان کو ختم کر دینا ہے لمبی چوڑی ہمیں بات کرنکشن پاور ہاؤس سے کیسے ہر شعبے میں تین پیسے داخل ہوں دو باتیں اس میں کرنی پڑیں گی ایک تو حکم الہی کیا ہے اور ایک طریقۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں ہر انسان میں اللہ نے چار نسبتیں رکھیں جتنے انسان اللہ نے بنائے انہوں میں چار نسبتیں ایک نسبت ان انسانوں میں رکھی ہے عام جانداروں والی عام جاندار جو ہوتے ہیں انہیں بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑتا ہے پیاس لگتی ہے تو پینا پڑتا ہے انہیں بیوی کی ضرورت پڑتی ہے مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے خرچ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے عام جانداروں میں اللہ نے جو ضروریات رکھی ہے وہ ضروریات انسان میں بھی رکھی اور ان ضروریات کے پورا کرنے کا اللہ نے اس انسان کو اجازت دی, دی. رسول پاک وسلم نے اس کی اجازت دی, دی. تو ایک نسبت اس انسان کے اندر حیوانیت والی نسبت ہے جسے میں جان داروں والی نسبت کہتا ہوں دوسری نسبت اللہ نے اس انسان میں جو رکھی ہے وہ فرشتوں والی نسبت کی ہے جو اسے عبادات کے ذریعے حاصل ہو ایک تو اپنی ضروریات کا پورا کر یہ تو عام داروں والی نسبت ہوگئی کھا لینا پی لینا پہن لینا میاں دھیرے کا مل لینا مکان کا بنا لینا بچوں کا پال لینا یہ وہ چیزیں جو عام جانداروں کے اندر ہیں مرغی کے اندر بھی ہے بد کے اندر بھی ہے بوڑھے کے اندر بھی ہے کے اندر بھی ہے وہ نسبت اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے لیکن دوسری نسبت اللہ نے ہمارے اندر فرشتوں والی رکھی ہے اور وہ نسبت ہمارے اندر اجاگر ہوگی خدا کی عبادت کرنے سے جتنی ہم خدا کی عبادت کریں گے اتنا ہمارے اندر فرشتوں والی خوبیاں آئیں گی اور ہم جانوروں میں سے نکل کر ہم فرشتوں کی جماعت میں آئیں گے خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ دوسری نسبت اللہ نے ہمیں ہم رکھی یہ نسبت اللہ نے جو ہم ہمیں رکھی ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر کی نسبت ہے وہاں پہ فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ تیسری نسبت ہے خدا کا خلیفہ ہونے کی نسبت خدا کا خلیفہ ہوئے کچھ اور یہ انسان خدا کا خلیفہ کب بنتا ہے جب اس انسان کے اندر اخلاق آ جائے اور اخلاق کے کیا مان دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا بغیر کسی معاوضے کے اس کا تو نام ہے اخلاق دوسرے انسان مسلم کسی بھوکے کو کھلانا اور اس سے پوچھنا چاہنا کسی ننگے کو پہنانا اور اس سے پوچھ نہ چاہنا اس کا نام ہے اخلاق یہ اخلاق انسان میں آ جائے اس میں درد دل آ جائے اس میں دوسروں کے ساتھ غم گساری آ جائے یہ بات فرشتوں کے اندر آپ نہیں پائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر بھی فرشتوں نے یہ بات کہی کہ وہ تو بڑا خون خرابہ کریں گے لڑیں گے جھگڑیں گے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اور ہم پہ اللہ تیری تصویر پڑھتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں یعنی انہوں نے فوضی ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم اتنے پاک لوگ ہیں پر خلافت ان کو ملے گی خلافت پیسوں کو ملے گی جن میں خون خرابہ ہو <coughs> تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم یہ عالم و مالا تعلموں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ انہیں کے اندر ایسے آدمی بھی گے کہ ان کے اندر دونوں باتیں ایک طرف خون خرابہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت بھی ہے اور ایک طرف خدا کا خلیفہ ہونے کی استعداد اور صلاحیت بھی ہے اب یہ اپنی استعداد اور صلاحیت کو خلافت والی لائن پر استعمال کرے گا تو خدا کا خلیفہ بنے گا اور اگر یہ اپنی استعداد اور صلاحیت کو دوسری جگہ استعمال کرے گا تو دوسری ترکیب قائم ہوگی کیونکہ یہ انسان بنا ہے زمین سے اور زمین کے اندر سے دونوں قسم کے مادے نکلتے ہیں انسان کو نفع پہنچانے والا مادہ بھی نکلتا ہے اور انسان کو نقصان پہنچانے والا مادہ بھی نکلتا ہے اسی زمین سے پھل فوٹ ترکاریاں اناج وغیرہ یہ سب اسی زمین سے نکلتا ہے اور اسی زمین سے سانپ بھی نکلتے ہیں شیر بھی نکلتے ہیں کانٹے بھی نکلتے ہیں زلزری بھی آتے ہیں دونوں باتیں زمین سے نکلتی ہیں اگر زمین کے اوپر محنت سلائنگ کی تو بورڈ پیٹرول کی لائن کی محنت کی تو پیٹرول کی لائن کا فائدہ ہوا سونے کی لائن کی محنت کی تو سونے کی لائن کا فائدہ ہوا پھل فروٹ اور ترکیوں کی لائن کی محنت کی تو اس لائن کا فائدہ ہوا اور اگر زمین پر محنت آپ چھوڑ دو تو کانٹے تو خود تیار ہو جائیں گے سانپ آکر اس میں خود بسیں گے شیر لی اور شیر آکر اس میں خود رہیں گے اور نقصان والی چیزیں تو خود تیار ہو جائیں گی اگر اس انسان کو ندیوں کے ترس پر محنت کا میدان بنایا جائے اس کے اندر کی خوبیاں اجاگر ہوں گی جس سے دنیا بھر کے انسان نفع اٹھائیں گے اور جانور بھی نفع اٹھائیں گے اور اگر اس انسان پر محنت لگ دی جائے اور ساری محنت چیزوں کے اوپر کی جائے زمین کے اوپر کی جائے مکانات کے اوپر کی جائے ضلعوں کے اوپر کی جائے کپڑوں کے اوپر کی جائے ساری محنت کا میدان چیزوں کو بنایا جائے اور انسان کو اگر محنت کا میدان نہ بنایا جائے تو چیزیں اچھے میں اچھی بنتی چلی جائیں گی اور انسان برے میں برا بنتا چلا جائے گا کیوں اصل اچھائی اور برائی جو ہے وہ انسان کی ہے چیزوں کی نہیں چاقو اپنی ذات سے اچھا بھی اپنی ذات سے برا بھی اگر یہ چاقو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو یہ اچھا آدمی سے پھل کاٹ کر لوگوں کو کھلائے گا اچھائی میں استعمال ہوا اور اگر یہ چاقو کسی برے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو یہ چاقو کسی کو دکھا کر اس کی جیب کاٹ کے چلا جائے گا تو چاپو میں خود ہی برائی ہوئی یہ چاپو اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے یا برے آدمی کے ہاتھ میں کار خود اچھی یا بری نہیں بھلے آدمی کے ہاتھ میں اگر کار ہے تو وہ سڑک پر کسی کو تڑپتا دیکھے گا بیماری میں اسے اپنی کار میں بٹھا کے ہاسپٹل میں علاج کرا کے اسے اپنے گھر پہنچا دے گا اور اگر یہی کار کسی برے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو یہ دکان پر آدمی کو تنہا دے کر اسے سارے پیسے چھین کر میں تو اس زمانے کے اندر چیزوں کے اچھا بنانے کی محنت تو پوری دنیا میں ہے سڑکیں اچھی بن جائیں مکانات اچھے بن جائیں کھانا اچھا بن جائے کپڑے اچھے بن جائیں لیکن انسان اچھا بن جائے اس کی محنت دنیا میں نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی ہے تو اس میں انسان ناکام ہے پولیس کا محکمہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے کچہریاں انسان کو اچھا بنانے کے لیے اور جیل خانے انسان کو اچھا بنانے کے لیے پوری دنیا میں یہ تین چیزیں برابر پائی جاتی ہیں پولیس کا محکمہ بھی ہوتا ہے کچہریاں بھی ہوتی, دو ہوتی دو ہیں جیل خانے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر جرائم جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں تو گویا یہ تینوں میں انسان میں انسانیت لانے کے اندر ناکام ہے انسان میں انسانیت آ جائے اور انسان میں شرافت اور اخلاق آ جائے اس کے لیے امبیات غلام الحمد السلام سلام والی جو محنت ہے جس محنت کو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر تشریف ڈالیں اور کس محنت کو اس امت کے اوپر ڈال دیں گے اگر یہ امت اس محنت کو کرنا شروع کر دے تو انسانوں میں انسانیت شرافت اور آلات آئیں ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں بمبئی کے اندر ڈاکو کا سردار کیونکہ جو ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں تو ان کا ایک سردار ہوتا ہے اور وہ کچھ ایسی ترتیب قائم کرتا ہے کہ ڈاکہ وغیرہ کہیں پر پڑ جائے تو ڈاکو پکڑے بھی جائے اور اگر پکڑے بھی جائے تو کیس گیلا لنگڑا ہو کر ڈھیلا ہو کر کوئی زیادہ سزا بزا نہ ہو ایک ترتیب تھی ڈاکہ ڈالنی یہ ڈاکو کا سردار تھا پتہ نہیں کتروں کو کتنوں نے اس کو سمجھایا ہوگا ڈاکہ چھوڑ اس نے نہیں چھوڑا ایک دوسرا ڈاکو جماعت میں لگا ہوا ڈوبا کر دی تھی اس نے اس کے تین دن کی تشکیل تھی میں بیچ بیچ میں ہماری جماعت کے کام کو بھی تھوڑا سمجھاتا جاؤں آپ حضرات خالی تقریر نہ رہ جائے تاکہ عمل پریکٹیکل چیز آپ کے سامنے آ جائے وہ تین دن کے لیے جماعت میں نکلا اس کے جو پالتو بھی ڈاکو ہوتی انہوں نے تقریباً گیارہ لاکھ روپے کا ڈاکہ کہیں تک ڈالا ایک کمپنی نے گیارہ لاکھ کا ڈاکہ ڈالا چار ہزار بھی لے لیے اور وہ گیارہ لاکھ روپئے بھی لے لیے اور میرے ان کی تقسیم کی ترتیب ہوتی ہے جس کو وہ بڑی ایمانداری تقسیم کرتے ہیں کہ جو, جو ان کا سردار ہوتا ہے اس کو ایمانداری کے کا ہوتا ہے گھر بیٹھ کر دے دیا کرتے ہیں کیونکہ وہی پولیس کا سارا خرچہ وچا اٹھایا کرتا ہے کی گرم کیا کرتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں بس وہ ذرا بردی پہن کر ڈاکہ ڈالتے ہیں ایک بغیر بدی کا ڈاکہ ڈالتے ہیں ایک ڈاکا ذرا تہذیب کے ساتھ ڈالا جاتا ہے ایک ڈاکہ ذرا بغیر تہذیب کا ڈالا جاتا ہے ڈاکو دونوں ہے جب واپس آیا تو اس کے سامنے وہ رقم پیش گیارہ لاکھ میں سے جتنی اس کے حصے میں آئی جماعت میں جب سے جب آیا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی اب تک تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا مردی نے پہلے پہلے جو کرنا ہو کر ڈال اور اتنے اتنے ڈاکے ڈاری اتنے اتنے یہ ہوا جانا ایک پرتبا بھی جیل میں نہیں پڑا مجھے اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی لیکن وہ تین دن جو جماعت میں پھرا تو اس کی سمجھ میں بات آئی کہ مرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی آنے والی قیامت کا ایک دن آنے والا ہے اور اس میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور پانچ باتوں کے حساب دینا پڑے گا اور قبر میں تین باتوں کا حساب دینا پڑے گا تو وہ ڈاکٹر یوں کہتا تھا کہ پہلے تو میں یوں سمجھتا تھا کہ جنت اور دوزخ یہ ساری چیزیں خیالی پلاؤ ہے لوگوں کو جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اسکول میں چلے جاؤ یہ بزار ہے اس سے پیچھے پریاں رہتی ہیں وہ تو پاؤڈر بنے گی تک ٹوپی دیں گی تو بچہ ایک شوق ہے تو چلا جاتا ہے پر یہ پریاں پریاں پریا دے گا یہ ہوگا یا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ماں کو بھی سنے دیتا باپ کو نہیں سنے دیتا مارتا ہے تو ماں اسے ڈرا دیے گئے باغڑ بلّا یا باغڑ بلّا ہے باغڑ کا کوئی بچے کو ڈرانے کے لیے باغڑے کا لفظ کہا جاتا ہے اور وہ بچہ پھر نہیں ڈرتا ہے تو ماں قسم کی تو آواز نکالتا ہے تو ماں کہتے باغڑ بلّا آ گیا تو بچہ ماں کو جاتا ہے کہ کہ باغڑے بلّا میرے کو پکڑ نہ دے تو وہ ڈاکو وغیرہ یہ سارا یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جان جو ہے باغڑ کی طرح ڈرانے کی چیز ہے ذرا چوریاں نہ کریں لوگ ڈاکہ نہ ڈالیں لوگ شراب نہ پیے لوگ زنا نہ کریں اور رشوتیں نہ لویں دھوکہ نہ دیں غبل نہ کریں کنٹرول میں ساری کے سارے رہیں دے باغل بندہ کے طور پر ڈرایا جا رہا ہے بولے پہلے ہے میں یہ سمجھ رہا تھا اور جنت تو جیسے جسے پریوں کا ایک خیال ہوتا ہے ویسے خیالی کوئی چیز ہے اور انگریز کے جو ترجمے قرآن کے عام طور سے لکھے جاتے ہیں جو بہت غلط طریقے سے لکھے گئے اس میں سے پیش کیا ہے جو غلط اللہ پہرے تو صحیح ترجمہ لکھنے والا ملزار صحیح ترجمہ کوئی لکھ دے پتہ نہیں اتنے انگریزی پڑھے ہوئے کہاں ہے صحیح ترجمہ میں کسی کو نہیں بتا سکا آج تک جتنے ملے جب اس کے اصلی جگہوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھا تو جنت کو بالکل خیالی چیز بتایا جہنم کو بالکل خیالی چیز بتایا مجھ سے گزارا ترجمہ ٹھیک ہے بالکل غلط ہے ترجمہ گمراہ ہو جاؤں گی ترجمے میں روپ کہیں کسی ترجمے میں دیکھا تو انبیاء ہمرام علیہ السلام سلام کے معزاد کے اندر تحریک کر دی. نبیوں کے معذات کو بالکل ایک اور یورپ بڑا متاثر شبحان اللہ قرآن کا ایسا ترجمہ اور ایسی تقسیم اور یوں ہو گیا یوں ہو گیا بڑی, بڑی حکومتیں اس کے خرچے اٹھا رہی اور ان سے کہا گیا تم کس چیز کے خرچے اٹھا رہے نہیں مجھے پورا یورپ یوروپ قرآن سے جڑ رہا ہے ساتھ قرآن کی بڑی عزمت پیدا ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ان سے کہا گیا ہے کہ ذرا کوئی جانکار جو قرآن کے جانکار ہے ان سے پوچھو کہ یہ ترجمے جو انگریزی میں ہو رہے ہیں ارے خدا کے بندو افریقہ والے ساؤتھ افریقہ والے پتہ نہیں پڑھ پڑھ کر کہاں گئے ارے انگلینڈ پہ انگریزی پڑے ہوئے کہاں گئے ارے پاکستان میں ہندوستان میں انگریزی پڑھے ہوئے کہاں گئے کہ آج تک کوئی صحیح ترجمہ ہم نہیں بتا سکتے مجھے جو, جو, جو, جو, جو, جو ہمیں شرم آتا ہے اتنے انگریزی پڑھے ہوتے ہوئے اب تک کوئی صحیح ترجمہ نہیں اور اگر ہے تو مجھے بتاؤ کون سا مجھے کوئی نہ بتا تاکہ میں اس کے وہ مقامات دیے ہمارے علماء کو دکھا نکال خیر لوگوں کو تنقوع ہوا ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے پاس سے وہ قرآن بھیجا گیا سلام کی طرف سے خط لے کر وہ تیس کے پاس جو اس عورت کے پاس پہنچا ہے جس کا نام ہے اگر وہ پرندہ خط لے کر جائے تو ندی کا معجزہ بنتا ہے لیکن انہوں نے ترجمے میں کیا لکھا ہے کہ حدود جو تھا وہ حضرت سلیمان سلام کا کمانڈر ان چیف تھا ایک کمانڈر ان چیف تھا, تھا اس کا نام حدود تھا جیسے شیر پنجاب شیر گجرات بل بل, بل, بل جیسے القاد کیے گئے تھے اسی زمانے میں اسی ملک سے یہ القات اسی زمانے میں کیے گئے ملک سے جانوروں کے اس نام لگا کر تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام حدود تھا اور وہ خط کر گیا اب یورپ یوروپ والے کیا عثمان اللہ عثمان اللہ دیکھو صاحب کیسا اچھا انہوں نے تفسیر کر دی عثمان اللہ کیا کہنے انہوں نے تو قرآن سمجھا دیا اب پورا یوروپ متاثر ہو رہا وہ پھول کے کپا ہو رہا ہے سب کیسی اچھی تفسیر کر دی اور پورے یورپ والے مل کر متوجہ ہو گئے حکومت ہے اس کے خرچ ہوا ستیہ ناش کر دیا گیا تفصیل نام رکھتے اس کا نام رکھتے تفصیل بیٹھیں گے سارے اور ڈاکٹر صاحب اس آئے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب اس آئی کے بارے میں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اس کا نام یہ رکھا جا رہا ہے ہم اسلام کے خادم ہیں ہم تفصیل کر رہے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹری کے فن کے بارے میں کوئی غیر ڈاکٹر اگر بات کرے تو وہ تو مجھے ہوگا لیکن قرآن کے بارے میں ترجمے والا قرآن دیکھا اور فوراً تقسیم کرنے بیٹھے پر. پر ہر آدمی کو تقسیم کا حق ہے اللہ رحم اور دہلی و ملک ازلم قرآن اور ذکر فہر بھی ذکر میاں قرآن بہت آسان ہے ہر قسم سنا کسی سے سمجھ سکتا ہے حالانکہ کس آئے کی گری کے اندر یہ بات بتائیں نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسا یاد کرنے کے اعتبار سے آسا ہر نہیں نہ سولہ قسم کی اردو اس میں ہونی چاہیے میں کہما نے جب یہ تھا کہا بھائی یہ تو بالکل قرآن کے اندر تحنیف ہے اور یہ تو بالکل غلط ترجمہ ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ذہن میں ڈاکو کے اور جتنے بھی بے کی طرف جا ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جان میں خیالی چیز ہے. جنت خیالی چیز تو جو چیز خیالی ہوتی ہے تو وہ آدمی کو غلط کام سے روک نہیں سکتی اور صحیح کام پر لا نہیں سکتی لیکن جب وہ تین دن جماعت کے اندر پھیرا اور جب اس نے تفصیل کے ساتھ میں جنت کی قرآن پاک کی آیتیں سنی جہنم کی قرآن پاک کی آیتیں سنی اور اس کے اندر سن کر اسے تنوع ہوا اور انہیں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ بہت, بہت بڑے ہیں اور ان کا قید خانہ جس کا نام جہنم ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور ان کا مہمان خانہ جس کا جنت ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اور اللہ کی پکڑ جو یہ بھی بہت بڑی ہے اور اللہ کا حکم بھی بہت بڑا ہے اور اللہ کے ایک حکم کا توڑنا ساتوں زمین آسمان کے سے زیادہ خطرناک ہے اور اللہ کے ایک حکم کا پورا ہو جانا ساتو زمین آسمان کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ قیمتی ہے یہ ساری باتیں اس کے ذہن کے اندر آئیں اور عذاب قبر اس نے سنا اور قبر کے اوپر خدا کی رحمتوں کا مرسنا سنا اور اس پہ رسول کریم سلّہ علیہ وسلم رسالت کو سنا اور اس کے بعد اس کی بات سمجھ میں آئی کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے کوئی انامہ آنا بشیر میں تمہارے جیسا انسان ہوں کھانے کی بھی ضرورت پیش آتی تھی کی بھی ضرورت پیش آتی تھی دینی کی بھی ضرورت پیش آتی تھی بھوک لگے اس کی تکلیف بھی ہوتی تھی کوئی تلوار مارے تو خون بھی نکلتا تھا کوئی زہر دے تو اثر ہوتا تھا جادو کرے تو جادو کا بھی اثر ہوتا تھا سہرجاد کا انتقال ہوا تو غم بھی ہوتا تھا ایک انسان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتی تھی یہ بتایا کہ میں انسان ہوں تمہارے جیسا لیکن انما نما یوہا اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے تو وہ عام انسان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا ہو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عام آن انسانوں کے دیکھنے سے آگے, کی آن انسانوں سے, سے آگے ہی چیز ہوتا ہے آپ کا سننا عام انسانوں سے کے سننے آگی ہی چیز ہوتا ہے عام انسان وہ نہیں سن سکتے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں ہم خود اپنی ماتری لائنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا تعلن جب ہوائی جہاز پڑانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اگلے ہوائی اڈے کے ساتھ کنیکشن قائم کرتا ہے تو وہ وہاں کی بات سنتا بھی ہے اور ان کو بولتا بھی ہے لیکن پاس پیک پر جب کھڑا ہوا ہمارے پائلٹ صاحب مجھے دے گے تو وہ بات کر رہے سن رہے میں نے کہا کہ کچھ آواز تو آ رہی لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو انہوں نے یہ کہا فن سے تعلق رکھتا ہے یہ فن جانتا ہے وہ سمجھتا ہے تو میں نے کہا پائنر صاحب کہ میری بھی سن دو میری بھی سن دو تم بھی اس دنیا میں میں بھی اس دنیا میں تمہارا ایک فن ہے اس کی لائن سے تمہاری ایک بات ہے تم سمجھتے ہو سنتے بھی ہو بولتے بھی ہو میری سمجھ میں نہیں آتی میں نے ارج کیا کہ امبیائی کے رام رحمۃ اللہ جو ہے یہ روحانیت کی لائن کے ماہرین ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے ماہرین کے سردار ہیں ان سارے ماہرین کے بڑے ہیں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی وہ باتیں جو دکھائی دیتی ہیں جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی سورج گرہن ہوا آپ نماز پڑھا رہے تھے تھوڑا سا آپ آگے بڑھے اور اس کے بعد میں پھر تھوڑے سے آپ پیچھے ہٹے نماز جب پوری ہو گئی تو رسول پار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضرتی کیا ہوا تو آپ نے انشاء کروایا کہ جنت میرے سامنے آئی تو میں ذرا آگے بڑھا اور جہنم میرے سامنے آئی تو میں ذرا پیچھے ہٹا مجمہ سارا تھا کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی کی آنکھ نے اسے دیکھا مدینے کے قبرستان میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے ایک کو چغلی کھانے کی بنا پر اور ایک کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی بنا پر مجمع ساتھ ہے اسے سنائی نہیں دے رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہا صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ایک لڑکا آیا اس نے ہاتھ ڈالا بغیر بسم اللہ کے ہاتھ پکڑ دیا آپ نے ایک چھوٹی سی بچی آئی اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ دیا شاید بھرمایا کہ ہم سب بسم اللہ کر کے کھاتے تھے تو شیطان ہمارے ساتھ کھا نہ سکا بسم اللہ ہم کرے اور شیطان نہیں کھا سکتا اب وہ بغیر بسم اللہ کے اس لڑکے کو لایا کہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرے تاکہ شیطان بھی کھا سکے تو میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا لڑکی نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا میں نے لڑکی بھی ہاتھ پکڑ دیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ سمشا شرماتے ہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ شیتان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے دوسروں کو دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کے ندی میں دکھائی دے رہا. تو میں نے پائلٹ صاحب سے وہ کہا گا پائلٹ تمہیں جو دکھائی دیتا ہے وہ مجھے دکھائی دیتا تمہیں جو سنائی دیتا ہے وہ مجھے سنائی نہیں دیتا تو ہمارے ندی کو جو دکھائی دیتا ہے وہ ساری دنیا کے کسی آدمی کو دکھائی نہیں دیتا اور ہمارے ندی کو جو سنائی دیتا ہے ساری دنیا یہ کسی آدمی کو سنائی نہیں دی دیتا دی ہمارے نبی رسول طیب صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کے اندر تشریف لے گئے آپ کے رفیق کے سفر حضرت جبلیل علیہ السلام تھے انہوں نے وہ ساری چھپی چیزیں آسمان والی دکھائی زمین سے آسمان کا کنکشن دکھایا زمین سے آسمانوں پر اعمال کا جانا اور آسمان سے زمین پر خدائی فیشنوں کا آنا یہ ساری باتیں دکھائی جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی اعمال کی تاثیر بھی دکھائی اچھے عمل کی کیا تاثیر ہے برے عمل کی کیا تاثیر ہے ان ساری تاثیرات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد سد رت پر پہنچے وہاں پر جا کر حضرت نبین علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو میں بھی نہیں چل سکتا اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا حالانکہ سارے فرشتوں کا سردار ہے یہ فرشتوں ندیوں جو اگر وہی لانے والا ہے یہ فرشتہ اصلی ہن پر اگر آ جائے تو حضرت گرین کا ایک پیر تو ساتویں زمین پر ہو اور سر اس کا ساتویں آسمان سے اوپر ہو اور پر اس کے چھ سو اگر پھیلا دے تو زمین آسمان کے حالات کو بھر دے اتنی لمبی چوڑی جسمانی طاقت رکھنے والا فرشتہ اب اس کے اندر یہ روحانی طاقت کتنی بڑی ہوگی اتنا زبردست طاقت رکھنے والا روحانی اور جسمانی فرشتہ رسول کریم وسلم کے ساتھ چڑھ کر ایک مقام پر پہنچ کر یوں کہتا ہے کہ اگر یہ اکثر منہ بدتر پرم پروے پرم اگر ایک ذرا آگے میں بڑھا تو اللہ جی تجلے مجھے جلا کر خاک کر دے گی میرے بس میں آگے جانا نہیں ہے میں نہیں جا سکتا تو حضرت جبریل کو وہاں پر چھوڑنا پڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حضرت جبریل کے آگے تشریف دے گئے پر جا کر جہاں پر جا کر اتنے بڑے فرشتے جی جسمانی اور روحانی پرواز فتح ہو جاتی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اس سے بھی آگے ہے اللہ لگاؤ آپ کی روحانی پروز ہم اس ندی کے ماننے والے جس نبی کا بھیس میرے عالم میں جاتا اس لیے کہ وہ ندی رحمت اللہ ہے وہ ندی پورے عالم کے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت کو پدر میں لے کر تشریف بھیجے گئے بلکہ پورے آدم میں تقسیم فرما کر تشریف دیں گے لیکن اس رحمت اللہ عالمی سے فائدہ وہ آدمی اٹھائے گا جو آپ کا دامن پکڑے گا اور آپ کا دامن پکڑنے کے لیے وہی چار نسبتیں میں بتلا رہا ہوں ایک نسبت انسان کے اندر عام آن جاندار ہوں کی. دوسری نسبت فرشتوں والی اور تیسری نسبت خدا کی خلافت والی اور چوتھی نسبت ندیوں کی نیامت والی ان چار نسبتوں پر اس مسلمان کی جان کا بھی خرچ ہو اور اس مسلمان کے مال کا بھی خرچ ہو ان چار نسبتوں پر جب ہماری جان اور مال کا خرچ ہوگا تو پورے عالم کے اندر امن و امان قائم ہوگا اور صدیوں تک لوگ آپ کو یاد کر کر کے روئیں گے کیسے بنے لوگ تھے جنہوں نے چار رسبتوں اور اپنی جان اور مال کو خرچ کر کے انسانیت کو گڑے میں اترنے سے اور بچائے خوشی کا میں یہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب ڈاک نے اس تین دن کے اندر ان ساری باتوں کو سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن حقائق کو لے کر تشریف لائے آدمی مردے والا تو قبر کے اندر چلائے قبر کو یوں کھول کر دیکھو گے تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا اس کے اندر نہ من کر کا آنا آپ کو دکھائی دے گا اور نہ اس کے اندر سانپ اور بچ کا آنا دکھائی دے گا اور نہ اس کے اوپر خدا کی رحمت کا رستہ دکھائی دے گا آپ کو جو دکھائی دے گا کہ خدا پڑا, پڑا پائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ اگر جرموں کے ساتھ کوئی آدمی مرا اور وہ قبر کے اندر گیا اور اس کو فرشتے نے تین سوال پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکا تو پھر مختلف لائن کی پر شروع ہو سانپ کاٹیں گے آگ جلائے گی فرشتے ماریں گے ادھیر اندھیرا ستائے گا اور زمین دبائے گی اور خود چیخے مارے گا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا یہ خبر نسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی ہوئی خبر ہے اور اگر ایک آدمی ایمان والا ہے تین والا ہے کامال والا ہے جس نے قدم قدم پر اللہ کے حصبوں کو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا کھانا کھانے میں وہ یاد کرتا تھا کہ میری ندی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے کپڑا پہننے میں وہ دیکھتا تھا کہ میری ندی کے کپڑا پہننے کا طریقہ کیا ہے وہ شادی کے اندر دیکھتا تھا کہ میری ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کا طریقہ کیا ہے وہ اس میں تعمیر نہیں کرتا تھا کہ حضور اکرم صلاح کے زمانے میں شادیاں سیدھی شادی اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس کیپیٹل نہیں تھی کی پر ہمارے پاس کیپیٹل بہت ہے اس بنا پر ہم لوگ تو دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں گے وہ اللہ کے نبی کے پاس تو کیپٹل نہیں تھی پر پیسے نہیں تھے اس لیے سیدھی سادی شادیاں ہوں میرے محترم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقیری تھی وہ اختیاری تھی غیر اختیاری نہیں تھی کیپٹل تو آپ کے قدم چوم رہی تھی مکے کے پہاڑ تو اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم سونا بن جائیں اور یہ آفر اللہ کی طرف سے تھا یہ پیشکش اللہ کی طرف سے تھی اگر آپ کہیں تو مکے کے پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا اور یوں کہا کہ میں بادشاہت والی نبوت نہیں چاہتا بلکہ میں غلامی والی نبوت چاہتا ہوں اس دن اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جاتے اور آپ سونے ہوئے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دیتے اور دے کر دین کا کام کرنے کے لیے بھیجتے تو خود یہ دین کا کام ہے کھانے کمانے کا دھندہ بن جاتا اس دن سے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ دین کا کام جو ہوگا وہ بادشاہ کو ٹھوکر مارنے سے ہوگا اور مال کو ٹھوکر مارنے سے ہوگا دین کا کام ان چیزوں کے حاصل کرنے سے نہیں ہوگا حضرت کی میں نے سلامیہ انتظار نہیں کیا کہ میرا بابا فونسٹ وزیر ہے مر جائے گا وزارت میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں اسلام کو پھیلا دوں گا اس کا انتظار نہیں کیا انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا مثال سلام نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ فرعون جب مر مرا جائے گا تو میں پلا ہوں تو اس بنا پر میرے ہاتھ کے ساری مصر کی حکومت آئے گی تو برہم اسلام کو پھیلا دوں گا اس کا انتظار بھی کیا کام شروع کر دیا رسول کریم وسلم کے سامنے مال آ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مال نہیں چاہیے تو آپ کی فکیری اختیاری تھی شادیوں کی شادگی کیپیٹل نہ ہونے کے بنا پر اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے کیپیٹل تو آپ کا قدم چوم رہی تھی آگے چلو حضرت عمر کے زمانے میں جو کیپیٹل آ چکی تھی کیسر کی کسرا کے خزدانے آ چکے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام کرنے والوں کو اس بات کے اوپر برقرار رکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو سادگی تھی اور اس زمانے کے اندر کی جو ترتیب تھی زندگی کی تمہیں اسی ترتیب پر رہنا ہے چاہے آمدنی تمہاری کتنی ہی زیادہ ہو چنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک مکان پکا نہیں بننے دیا اور غذا بھی وہی سیدھی سادی رہی اور شادیاں بھی وہی سیدھی سادی رہی اور کپڑے بھی وہی سیدھے سادے رہے خرچہ بڑھا نہیں آمدنی بڑھ گئی اچھا سی آمدنی کو کہاں لگاؤ بتا دیا یتیموں پر لگاؤ غریبوں پر لگاؤ بیواہوں پر لگاؤ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاؤ شادیوں پر مت لگاؤ دعوت پر لگاؤ شادی ایک لڑکے اور لڑکی کے ملانے کا نام ہے اور دعوت بندوں کو خدا سے ملانے کا نام ہے بندوں کو خدا سے ملانے پر اپنا مال لگاؤ لڑکے لڑکی کو ملانے پر اپنا مال نہ لگاؤ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر ڈالا بابو جدہ کے محتاط کی آمدنی تھی خوب تھی لیکن زندگی کے اندر سادگی باپی رکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آمدنی ہے البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معاملے کو تھوڑا سا ہندا رکھا اللہ اللہ تعالیٰ انہیں غریب سے رحمت فرمائے امت کے اوپر بہت بڑا کرم کیا حضرت عثمان نے بھی کیونکہ حضرت عثمان بھی کچے مکان رکھتے اور حضرت علی بھی وہی کچے مکان رکھتے پر حضرت عثمان حضرت سنگے کا اکبر فاروق اعظم نے بھی کچے ہی رکھے اور کپڑا اور کھانا سارا ہی سیدھا رکھا چاروں خورکہ اگر اسی پر جم جاتے تو آج ہم پکے مکانوں میں رہنا ہمارے لیے حرام ہو جاتا اس بنا پر حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ بتایا یہ کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو میرے دو بڑوں نے بتائی ہے جائز وہ بھی ہے جس کی میں گنجائش بتا رہا ہوں. اسلام تو ایک مذہب ہے نا آج جو آپ کا رہنے والا اگر یہ کہ میں مسلمان بنتا ہوں آپ کو تیرے کو گلچانہ کھانا پڑے گا اور تیرے کو جھونپڑے میں رہنا پڑے گا وہ کہے گا کہ اسے تنگ مذہب میں میں آنے کو تیار نہیں ہوں تو حضرت عثمان کو اللہ تعالی زریت رحمت فرمائے کہ بہت سی تالی ہڈیاں اپنے سر پہ حضرت عثمان نے دی ہیں بہت سی تالی ہڈیاں ایسی بہت سی تالی ہڈیاں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سر پر دی ہیں اور امت کے لیے راستہ کھولا ایک دو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تین سیڑیاں تھیں ممبر صدیت اکثر رضی اللہ تعالی ادب کے مارے ایک سیڑھی نیچے اتر گئے جب فاروق اعظم علی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو ایک سیڑھی اور نیچے اتر گئے حضرت دسمان علی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو جہاں پر حضور اکمل شاید کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے نا وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اب چین گوئیاں شروع ہو گئی کہ ان دونوں نے تو الگ کیا اور نیچے اترے اور حضرت دثمان جو تھے اچھے سے حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کے خود دیا اسی زمانے میں خوب چی مہیا ہوں لیکن یہ ساری کالی, کالی ہڈیاں حضرت عثمان نے اپنے سر پہ لے لی اور امت کے اوپر بڑا احسان کیا اگر وہ بھی ایک سڑی نیچے اترتے پھر نظر دار تلی بھی نیچے اترتے پھر نلیمام اتر حسن بھی نیچے اترتے پھر آگے نیچے اترتے, اترتے اترتے اس سب کے عماموں کو کنویں کھودنے پڑتے اور کنویں ان کے اندر پانی میں ہوتے کھا لیتا تو حضرت عثمان کو اللہ جزائش عہم دے گا حضرت عثمان یہ تو ہمارے لیے بس ایسے راستے کھولے ہیں سمجھنا خاص کر کے ان ملکوں میں رہنے والوں کے لیے تو حضرت عثمان علی اللہ تعالی کا وجود بڑا ہی احمد ہے بڑا ہی احمد صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان دونوں نے تو مزاج شریعت کو بتایا حضرت عثمان اور حضرت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں نے حدود شریعت کو بتایا یہ دو داماد تھے وہ دو خسر تھے وہ دو خسر تھے حضرت عمر بھی خسر تھے رسول پاک صلاح الم کے اور صدیق اکبر بھی خسر تھے رضی رسول پاک صلاح الرم کے یہ دو داماد تھے دو دامادوں کا دور دو خسروں کا دور خسروں کے دور کو ہم شیخین کہتے شیخ بڑے آدمی کو کہتے اور دامادوں کے دور پہ ہم کے ختم داماد کو کہتے ہیں تو شیخین نے تو بتایا مزاج شریعت کہ مزاج شریعت کیا ہے سادگی اگر یہ سادگی کی یورپ والے مسلمانوں نے سیکھ لی تو یہ افریقہ کے شہروں میں جا کر اسلام پھیلا سکتے ہیں. اصل تو وہ سادگی لیکن بھائی کو آج کی سادگی کو برداشت نہ کر سکے آ گیا ہندوستان کے یا پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے اندر تبدیلی جماعت میں اور اس کو وہاں پر بہت ہی زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تجھے گڑ چنا ہی کھانا پڑے گا اس سے ہم کہیں گے مرغے کھا اور لکھ کر چل تو پتے مت کھا ہم اسے پتے نہیں چلا تو مرغے کھا اور لکھ کر میں کہتا ہوں مرغے کھا کر تو تب کر ہم تمہیں کیا گڑ چلے کھلا رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واقعی کیا حضرت عثمان کو اللہ غریب احمد فرمائے ایسی ایسی چیزیں ان کے زمانے میں ہوئی ہیں جس کو آج کے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے حضرت عثمان ایک میں نے یہی بتائی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تھا ایک ہے. یہ بھی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں کھانا ذرا بڑھیا ہو گیا تھا مکان پکے ہو گئے تھے مکانات پکے ہو گئے تھے کپڑے بھی ذرا شاندار ہو گئے تھے اب مسئلہ آیا کہ مسجد نبی کو پکا بنایا جائے یا نہ بنایا جائے یہ پہلا اختلاف تھا جو صحابہ میں ہوا باد صحابہ کہہ رہے تھے کہ جیسا حضور کے زمانے میں کچی مسجد نبی تھی ویسی کچی ہی رکھی جائے بعد صحابہ نے کہا تمہارے گھر پکے اور خدا کے خدا کے گھر میں کچا بالکل نہیں وہ بھی پکا ہو تب جاگے تم پکی مسجدیں بنا سکے ہو ورنہ انگلین میں اور امریکہ کے اندر پکی مسجدیں بناتے اور مستی کہتے حرام ہے تو تم سارے پریشان ہو جاتے کہ یہ دروازہ تو حضرت عثمان نے ہی تو کھولا انہوں نے تو حدود قائم کر دی حدود قائم کر دی انہوں نے حد بتائی حضرت عثمان نے حد بتائی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ان جملوں کا وہ مطلب لینا چاہیے جو ان کی زندگی کے مناسب ہو یاد رکھیں ہر آدمی کی زمان سے نکلنے والا جملہ اس کے لائف سے فٹ کرو دوسروں کی لائف سے فٹ نہ کرو ایک ہی لفظ ہے معنی اس کے الگ الگ ہو جاتے ہیں دسترخان کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا کہتا ہے پانی لاؤ اس کے معنی کہ گلاس میں ایک آدمی ٹوائلٹ جا رہا ہے وہ کہتا پانی لاؤ لفظ ایک ہے وہ حال ہےڈ میں لاؤ ایک آدمی حصول خانے میں جا رہا ہے وہ کہتا پانی لاؤ اس کے مانے کہ ڈول میں لاؤ ذرا بڑے برتن میں لاؤ تو لفظ ایک ہے معنی اس کے الگ الگ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اس کو جتنا صحابہ سمجھیں گے ہم چوبیس پندرہ کی سطح والے کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا پاک کی قسم ہم سارے کے سارے صحابہ کے محتاج ہیں اور صحابہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم سارے کے سارے تابعین کے محتاج ہیں اس لیے کہ تابعین نے جتنا صحابہ کو سمجھا ہے ہم چودہ پندرہویں صدی والے صحابہ کو سمجھ سکتے اور اللہ کے نبی کو بھی سمجھ سکتے ہیں ایک ہی لفظ ہے اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں اگر کتاب میں لیکن جو اس, اس وقت پہ موجود ہوگا وہ اس کے صحیح معنی بتا دے گا ایک موٹر آ رہی ہے بی سی کسی بڑے آدمی نے کہہ دیا اس موٹر کو روکو مت جانے رو. اب جس نے سنا وہ تو سمجھ گیا اس موٹر کو روکنا ہے لیکن اسی تو آپ کاغذ پہ لکھ کے دیں اب کاغذ میں اس کا پمپ چھپا دوں اور پمپڑے چھپا چھوڑا دوں گا سب لوگ اس پمفلین کو پڑھ لیجیے اب وہ پمپڑے پڑے کیا ہے اب کوئی نہ روکو مت جانے دو کوئی نہ روکو مت جانے دو اب بالکل سارا مطلب ہو ہمارا کام عملی ہے ہمارا کام عملی ہے تبلیغ کے کام کرنے والے عام طور سے کم صلاحیت والے کم علم والے اور کم پیسے والے اور پھر پوری دنیا میں بات پہنچی اس کی وجہ کیا بہت لوگ سوچ میں بہت سے لوگ سوچ میں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ویسے ایک کہوں گا یہ کام عملی طور پر ہے گھر گھر دردر جاگر آج کو نکال کر عمل اسے دین پر ڈال دیا جاتا ہے تو دین دفاع فوراً آتے ایگری کلچر کا پروفیشن تو بن گیا لیکن اسے ہل چلانا نہیں آتا تو اگر یہ سارے ہل چلانے والوں کو ان کے لڑکوں کو اگریکلچر لینڈ کا پروفیسر بناتے چلے جاؤ اور ہل چلوانا بند کر دو اور ان کسانوں سے کہہ دو کہ میاں تم تو بارہ مہینے میں دس ہزار روپیہ کماتے ہو اور ہم ہر مہینے میں دس ہزار روپیہ کماتے ہیں تو تم اپنی اولاد کو ایگریکلچر کا پروفیسر بنا دو تو سارے ہل چلانے والے اگر اپنے بچوں کو ایگریکلچر کا پروفیسر بنا دیں اور کوئی حل چلانے والا نہ ہو تو دنیا سے اناج کا خاتمہ ہو جائے گا اسی طریقے سے آج دن جو مسلمان کے عمل اب مسلمان کے اندر تھا اگر پہلی صدی کے اندر کوئی آدمی غیر مسلم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کہاں ہے اسے کہا جاتا تھا کہ مسلمان کے اندر چھوٹ دیکھے گا وہ اسلام ہے اور آج اگر کوئی غیر مسلم یہ پوچھے اسلام کہاں ہے ان کا تو میری کتاب دیکھ لے اسلام اس کے اندر گھسا ہوا ہے آج غیر مسلم کو اسلام بتانا ہو تو بھائی تمری کتاب پڑھ لے اس کے اندر اسلام گھسا ہوا ہے وہ کہتا ہے پہلی صدی کی طرح آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھے اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ لے مسلمان نے جو دیکھے گا وہی اسلام ہے آج ہمارا منہ نہیں جو ہم یہ کہیں اس بنا پر کتابوں میں دیکھ دیکھ کر آج کا غیر مسلم متاثر ہو رہا ہے کہ اسم اللہ اسلام کتنا اونچا مذہب ہے لیکن جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن اونٹوں کے زمانے کے لیے اور راکٹ کے زمانے میں اگر اسلام کو اچھا مذہب ہوتا تو سب سے پہلے یہ مسلمان اسلام پر چلتا یہ مسلمان کو اسلام کو چھوڑ کر ہمارے والی ترقی پر چل رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام چوہویں پندرہویں صدی میں چلنے والا مذہب نہیں ہے چوہویں پندرہویں شدی کے امام تو ہم ہیں اور پہلی شدی کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ آج یورپ بھی کہہ رہا ہے امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور سارے مغربی ملک والے کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان کے اندر جو دیکھا تو وہ اسلام انہیں دکھائی نہیں دیا نہیں دیا جو کتابوں کے اندر تھا مسلمان کو اگر دیکھنا ہے تو جا کے قبرستان میں دیکھ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو جا کر کتاب میں دیکھ لو اور یہ جو زمین کے وہ چلتے پھرتے ہیں یہ کون سی بلا ہے یہ کون سی بلا ہے اللہ نے معاف اسلام اسلام کا نام لے کر اسلام میں سے جتنا اپنی طبیعت کے موافق ملا اتنا تو لے لیا کے خلاف ملا اتنا دوسروں سے لے لیا اور ایک نیا سا ماڈرن ٹائپ کا اسلام بنا دیا یہ اسلام نہیں چل سکتا دلیلیا. جس سے لوگوں کے دل ہم لوگ نہیں جیت سکتے اسی اسلام سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں جس اسلام کو رسم ترین سلاسن دے کر تشریف لائے اس کا وہ حصہ جو ہماری طبیعتوں کے موافق ہے وہ بھی ہمیں لینا ہے اور وہ حصہ جو ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے وہ بھی ہمیں لینا اور آج کیا ہے مسلمان کی ایک ٹانگ تو اسلام کے اندر اور مسلمان کی دوسری ٹانگ اسلام کے باہر ہے ساتھ <تصفح> بیوی بی بچوں کا پالنا بھی تو فرض ہے نا مولانا قرآن میں ہے والن مورود رحو اس کو ہننا قسمت ہننا تو ہم جو بیوی بی بچوں کو پال رہے تو تب یہ ٹانک اسلام کے اندر داخل کر دی مولانا کاروبار کرنا بھی تو دین ہے حضور اکرم سر حدیث ہیں آپ نے یہ دیکھی ہاں صاحب کاروبار والی ٹانگ اندر داخل کر دی تو جتنا طبیعت میں موافق اسلام ملا اتنا تو اسلام سے لے لیا اور جہاں اسلام میں طبیعت کے خلاف کوئی بات ملی کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو اپنی جانیں قربان کرو اپنے مال قربان کرو اللہ کے دین کے محنت کرو رسول اللہ علیہ وسلم سنجھو بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے ڈالا تو تمہیں قوموں اور ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور اللہ کا دین کا کام کرنے سے پہلے اللہ کے دین کے کام کو سیکھنا ہے اس کے لیے جماعتوں تمہیں پھرنا اللہ کے راستے میں جانا ہے اب یہ جب بات پیش آئی جو طبیعت کے خراب ہے نصیر الخطہ کو مس سے کالا ہلکے ہو یا بھاری ہو خدا کے راستے میں نکلو تو یا ہندو نفی صلی اللہ ہے عموماً اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں تم جد, جد, جد و جد و کوشش کرو جب یہ جاتی ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور اللہ نفصحا آدمی کے بس میں جو چیزیں ہوتی وہ آدمی کو نہیں کرنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ جتنی اللہ نے کہ دی وہ تیرے بس میں ہے اگر تیرے بس میں نہ ہوتی تو اللہ نہ کہتا اللہ نے جو کہ بس میں ہے اور اگر تو نہیں کرتا تو تو میں تو جتنی طبیعت کے خلاف ملی اسلام میں اتنے جو کہہ دے مغربی ملک والو تم دے دو ہمیں اور جتنی طبیعت کے موافق ملی اسلام میں وہ اسلام سے لے تو آج مسلمان کی ایک ہے اسلام کے اندر اور مسلمان کی دوسری ٹانگ ہے وہ ہے اسلام کے باہر اب اس کی دنیا بھر کے غیر مصرب جب آتے ہیں اسلام کو دیکھنے تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان خود اسلام کے دروازے پر کھڑا ہے ایک ٹانگ اندر کی ہوئے ایک ٹانگ باہر کی ہوئے اسلام کا دروازہ کیسے کھول اسلام کا دروازہ کھولنے کے دو ہی راستے ہیں ایک تو ایک مسلمان کی جو ٹانگ باہر ہے نا اس کی پکڑ کے خوشامت کرو اسے دباؤ مسلمان کی اس ٹانگ کو اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالو میرے پیارے اس ٹانگ کو بھی تو اندر کر دے ان کے اسانگ کو میں اندر کرتا ہوں تو میری دیدی کو بردے میں رہنا پڑے گا پھر میں رشوت نہیں لے سکوں گا پھر میں بینک سے وہ سود کے پیسے نہیں اٹھا سکوں گا اور پھر مجھے بہت سی چیزوں کے در پابند ہونا پڑے گا مولانا آپ کو اسلام کی بہت حمایت ہے تو آپ ہم سے اسلام کے نام پر پیسے لے دیجئے اور آپ دنیا بھر کے اندر اسلام کو پھیلا دیجیے اور ہر ایک جذبہ ہے اسلام کو پھیلانے کا جذبہ ہر ایک کو ہے سمجن حارے کو بولانا اسلام کو پھیلا دیجئے اور آپ پیسہ ہم سے لیجئے کیپٹل جتنی چاہیے آپ ہم سے لے لیجیے اور اسلام کو دنیا بھر کے اندر پھیلا دیجئے لیکن اللہ اسلام کو میرے گھر کے اندر گھسنے مت دینا کیوں اگر اسلام میرے گھر میں گھس گیا تو میری بیوی کے اندر آ جائے گا پردہ اور مجھے رشور سے پڑھنا رکنا پڑے گا اور میں پھر سبھی کاروبار نہیں کر سکوں گا اور اسلام کی بہت سی پابندیوں پر مجھے پڑے گا اس لیے اسلام کو میرے گھر میں تو مت آنا دینا لیکن یہ پیسے لے رو دنیا بھر میں پھیلا دو اب جہاں پر جاؤ وہاں اسلام کو دھکے مارے جائے اسلام ہماری دکان کے اوپر تم متا اے اسلام تو ہماری شادیوں کے اندر متا اے اسلام تو ہماری گھریلو نظام کے اندر دخل مت دے اسلام تو یہاں سے چلا جا ہر جگہ سے اسلام کو دھکا مارا جا رہا ہے اور اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تیری ملاقات ہم چھوئیں بھی دن آ کر کریں گے یا یہ کہ اگر زیادہ ہم دیندار ہیں تو دن میں پانچ مرتبہ اگر تیری ملاقات کسی میں کریں گے یا اگر ہم زیادہ ڈی ہو گئے تو ہم سال میں دو مرتبہ عید میں آ کر تیری ملاقات کر جائیں گے اور تو ہمارے اندر کے معاملات میں دخل مت دے یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے اے اسلام تو ہماری شادیوں کے اندر دخل مت دے اور تو ہمارے کاروبار کے اندر دخل مت دے تو گویا آج کا یہ مسلمان اس اسلام کو ہر جگہ سے دھکے مار کر اسے مسجد کے اندر گھسا رہا ہے بتاؤ دنیا کے اسلام کیسے پڑے اسلام کو مسجد کے اندر آ کر لوگ کیسے دیکھیں گے ارے اسلام تو تیری تیری دکان کے اندر دیکھا جائے گا اور اسلام تو تیرے گھر کے اندر دیکھا جائے گا اور اسلام تو تیری دلی کے اندر دیکھا جائے گا اور اسلام کوفتر کے اندر اسلام کو دیکھا جائے گا ارے جہاں پر دنیا کا غیر مسلم اسلام کو دیکھتا وہاں سے جو اسلام کو دھکا مار دیا اور جہاں غیر مسلم آ دیکھ بھی نہیں سکتا حجمیات کے گھر اسلام کو نہیں دیکھ سکتا غیر مسلم تیری ثقافت کو نہیں دیکھ سکتا اس کہ تو مسلمان کے اندر تقسیم کر رہا ہے غیر مسلم تیرے روزے کو نہیں دیکھ سکتا اس کے روزہ تیرے اندر ہے اور غیر مسلم تیری نماز کو نہیں دیکھ سکتا اس کی تیری نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے غیر مسلم تو تیرے معاملات کو دیکھے گا غیر مسلم تو تیرے اخلاق کو دیکھے گا تیری معاشرت کو دیکھے گا کہ وہ پاکیزہ رسول قریب صد اللہ علیہ مسلم کی لائی ہوئی معاشرت تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے غیر مسلم تو اسے دیکھے گا لیکن جہاں غیر مسلم کے دیکھنے کے مواقع ہے وہاں تو اس غیر مسلم کی جیسے تیری زندگی بن گئی اور مسلم اسلام کو پھوس دیا مسجد کے اندر کہ پڑا رہ تو مسجد ایسے رہبانیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی اس بنا پر بھائی یہ تبلیغ کا جو ہمارا کام ہو رہا ہے مسلمانوں کی جو ٹانگ اسلام سے باہر نکل چکی ہم ان کے خوش کرتے تھے کچھ ٹان کو اندر کر رہے شروع کے اندر جو تبلی کی جماعت آئی تھی کہ سید منور اللہ غیر سے رحمت فرمائے <سلام> وہ یہاں پر تھے اسی لندر کے اندر بیچارے تھے انہوں نے جماعت کا ساتھ دیا تھا معلوم نہیں ایک کوئی ایک کوئی بچی سنی جاتی تھی ہمیں کچھ پتا نہیں وہ بھی بتانے اتوار کے دن کھلا کرتی تھی اور کچھ بھی نواز اتوار کی لیے ہوا کرتی کٹبدھن کیا کیا تھا ہمیں تو بتانی کہ لندن کے امریکہ کے سارے اسی قسم کے لیکن یہ جماعتیں آتی تھی جاتی بھی ہیں لوگ تانے بھی مارتے رہے گا بستارے پھر دے میاں اس اسے کیا ہوتا ہے بستارے اٹھا اٹھائے پھر دن میاں اس کیا ہوتا ہے یہ بےچارے تانے بھی کھاتے رہے سب کی تانے کھاتے کرتے رہے آج اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضن کے پورے انگلینڈ میں چار سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر پنج وقتا نماز ہوتی ہے اور ہر جگہ قرآن پاک کا مکتب ہے جس کے اندر بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ وہ جو بستر اٹھا اٹھا پھرتے تھے نا جن کو تالے مارے جاتے تھے وہ تالے آج بھی کھاتے رہو से نا اور عملی طور سے دین کو پھیلاتے رہو یہ عملی طور سے دین کے پھیلانا جب سے جاتا رہا اور یہ دین صرف کاغذوں کے اندر آ گیا تو دین چلا اس بنا پر میں تمہیں قصہ قسم کا سنا رہا تھا آپ کو بڑا انتظار ہوگا مونی صاحب تم تو بہت دور نکل گئے پھر میں کیا کروں اس کا بھی تو ذہن اسی ہی بنا تھا اس کا وہ اس ڈاکو کا ذہن بھی تو ایسے ہی بنا تھا کہ اس نے جنت اور درجت کو پھر خیالی پلاؤ نہیں سمجھا وہ سمجھ گیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور مرگر دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ شبہ تھا ارے میاں مر گئے مٹی میں مل گئے ارے میاں کون دوبارہ زندہ ہوتا ہے خامحا جی بات ہے بھائی جب اس نے ساری باتیں سنی اس کی سمجھ میں بات آ گئی ہے سمجھ میں آئی میاں جس اللہ نے ایک بار زندہ کیا وہ اللہ نے لاکھوں ندیوں کو بھیج کر ہی خبر دی کہ میں دوبارہ زندہ کر کے حساب لوں گا اب وہ گھبرا گیا زندگی میری ڈاکٹر میں ضروری قیامت ہے کہ میرا حساب لیا جائے گا کہ میں کیا جواب دوں گا خدا کو جا کر اس پیدا ہوگی اور سمجھ اس کی بات آئی کہ خدا کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا گیند لگتی ہے آدمی تو یہی تو ہوتا ہے کہ ہم مر گئے مٹی میں مل گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اس ذرات کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا میں یوں کہتا ہوں کہ اس وقت میں جو ہم ادھر موجود ہیں ذرا غور کرو لو پانچ فٹ کا ہے یہ انسان ماں کے پیڑ سے نکلا تو ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیڑ کے اندر, کے, اندر کے اندر چند انگل کا تھا اور اس کے پہلے منی کی شکل میں تھا اور منی کو اگر ناپوت ایک بٹہ پانچ انچ کی ہوتی ہے منی کو اگر ناپود ایک بٹا پانچ انچ میں یہ انسان تھا اور منی سے پہلے یہ انسان کہاں تھا ریزا اور خوراک کے اندر تھا اور ریزا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا رزا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا سورج کی کرنوں میں بارش کے قطروں میں ہوا کی لہروں میں چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا اس بکھرے ہوئے انسان کو خدا نے بلویا رزا بنائی مرد عورت نے کھائی منی بنائی دونوں ملے بچہ بنایا اور چلتا پھرتا انسان بنایا جس اللہ نے ان بکھرے ہوئے ذرات کو ایک مرتبہ جمع کر کے سوا پانچ فٹ کا انسان بنا دیا کیا اس خدا کے اندر طاقت نہیں کہ مار کا مٹی بنا کر اور پھر قیامت دن دوبارہ اسے زندہ کر کے اس سے حساب دے ڈاک نے جب یہ بات سنی اس نے کہا موی بھارت یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹے میں چھوٹی جنت پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی اب آدمی سوچتا تھا نہیں پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ایک کو ملے گی سب کی جنت کتنی بڑی آدمی سوچ رہا سوچ رہا سوچ رہا میں کہتا ہوں زیادہ کا سوچتا ہے انڈے کے اندر مرغی کا بچہ بن رہا ہے اس مرغی کے بچے کو اگر کوئی خبر دے کہ تیری اماں کو دس انڈے دیے اس میں سے ایک میں تو بن رہا اور تُو جب آئے گا تو تیرے کو بھی دس انڈے دیں گے انڈے کے اندر رہ کر وہ سوچے دس انڈے کہاں سمائے گے وہ نہیں سمجھ سکتا اور آپ اور ہم تو انڈے کے باہر ہیں نا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمین آسمان کے انڈے سے باہر نکل گئے معراج کے اندر اور سارا منظر دیکھ کر آئے اور جو ہمیں بتا رہے ہیں چھوٹے میں چھوٹی جنت دس کروڑ جنت وہ مرغی کا بچہ کے انڈے سے باہر آتا ہے اس کو انڈوں کی خبر دیتے ہیں وہ کہتا کہ بھی خبر دے دو امریکی کو کوئی چھپا نہیں تو ایسے ہی جو مرگ ہے ان کی تو سمجھ میں آ گئی جو مرگ ہے جرم کے ساتھ مرے زوروں کی پٹائیاں ہو رہی ہے جو جرم کے ساتھ مرے بے ایمانی کے ساتھ مرے جو دین کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے مرے جو رسول کریم سنسنگ کی خبروں پر شبہ کرتے ہوئے مرے اس وقت ان کی اتنی پیچائی ہو رہی جی ہے خوب مارے جا رہے ہیں اور سانپ کاٹ رہے اور آگے جلا نہیں ہیں اور خوب پیٹا جا رہا ہے اور, اور وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں رد بیر جیو اللہ نیا ہم کو واپس کر دو حتی آہدہو الموت کانا رقبی جب موت کے میرے کو واپس کر دو منسوار کریم تنہا ون ومن بر برزخن جب آدمی کی موت آتی ہے کہتے اللہ میرے کو واپس کر دے اب میں اچھے اچھے عمل کر کے آؤں گا اور میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا اللہ کہتے بالکل نہیں اللہ کہتے بالکل تجھے واپس نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر تیرے سامنے آئٹے بڑھ بڑھ کے سنائی گئی اس وقت نے کیوں نہیں مانا تو جتنے مجرمین ہیں وہ اس وقت میں بڑے پریشان ہیں عالم برسخ کے اندر اور واپس لوٹنا چاہتے ہیں دعوت کیا ہے جو بات موت پر سمجھ میں آنے والی اس نے اسٹرائک کر دی کیا اس دی ہم اسٹائک دیں گے ہم جو بات موت پر سمجھ میں آنے والی ہے اس کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا اس کا نام ہے یہ جو بات نہیں سمجھا کیا؟ مرنے پر تو سمجھ میں آ جائے اب ہم یہ کوشش کر کے مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو جا کے پوری دنیا میں یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے یہ انڈین جو میں نے مثال دی وہ اسی لیے وہ سیلون کے آدمی مجھ سے کہنے لگا انکم ٹیکس والوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا پولیس والوں سے ہم کو ڈر نہیں لگتا رشوت دے دو کام بن جاتا ہے بولے تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے اس دن یہاں سے رشوت نہیں چلتی میں نے کہا بھائی کو ڈر لگتا ہے رشوت پوچھا ڈر کائے گا بولے چلے دینے پڑیں گے میں نے کہا خدا کے بندے چلے دینے کے بعد ملے گا کیا یہ تو سمجھ یہ دیکھتا ہے کہ گیا کیا لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر ملے گا کیا اس پر ملے یا نا آدمی غفلت میں یوں رہتا ہے میری آنکھ سے میں نے دیکھا مولانا خبر کے اندر میرے کو کوئی آزاد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا ارے میرے بھائی وہ آدمی مر چکا اس کا عالم بدل چکا خبر دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی سائنس والا ہمیں خبر دیتا ہم کوئی فکر نہ کرتے کیوں میں سائنس والا تو یوں کہتا کہ میری تھیری ہے یعنی میرا نظریہ ہے اور رسول کریم سر ہم تھیری نہیں پیش کرتے وہ تو یہ کہتے حقیقت ہے جیسی کرنی ویشی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے, دے اور جنت بھی ہے دوزخ زخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے درے ڈرے فیصلے محمد واہ آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آپ دوزخ زخم جائے جس کا جی چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنگے کی چوٹ یہ بات بتائی ہے جو مرنے سے پہلے نہیں سمجھتا اسے موت کے وقت میں سمجھ میں آ جائے گا اور موت کے وقت قائل ہوگا اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا کیوں کہ اگر مرنے سے پہلے مانتا تو میرے نبی کی خبر کو مانتا اور مرتے کے وقت اگر مانتا ہے تو, تو اپنی نظر کو مانتا ہے میرے ہاتھ نظر کی ویلو نہیں میرے یہاں نبی کی خبر کی ویلو ہے اگر نبی کی خبر کو سچا مانتا تو بغیر دیکھے مانتا اور دیکھنے کے بعد مانا تو تم نے اپنی نظر کو مانا میرے نبی کی خبر بڑی وہ اللہ کے نبی کو دکھائی دے رہا ہے اور جو مرضی ہے اسے دکھائی دے رہا ہے اب تو کہہ کہ رہا تھا میرے کو تو مولانا وہ قبر کے اندر جو ہو رہا دکھائی نہیں دیتا وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے اور آزاد خبر کو ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس دن بیان کیا تو ساری تفصیلات سنی ہے تو ہمارے ملک میں آ وہاں سنا دیں گے تمہیں اتنا سنائیں گے اتنا سنائیں گے کہ چک جاؤ گے یہاں تو تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے نا محدود تو تھوڑی تھوڑی دیر ہی ہمیں تو تفصیل سے کھولا خوب تفصیل سے کھولا آزاد قدر کو حیرت انگیز طریقے پر سارا مجمع سناٹے میں تھا اور یقین آ گیا جو واقعی کے بعد بہت لمبا نظام ہے تو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے دیکھ میرے کمرے میں آئے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے موری صاحب آپ براتے بھی ایمان کرنی برے میں تو مسلمان ہوں اللہ کا شکر ندی کی بات پر میرا ایمان ہے اور جو تم نے بتایا ویسا ہوتا ہے کہ ایمان والے میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کے بچھوڑے بچھا دیے جاتے ہیں جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور جو کہہ دیا جاتا ہے آرام سے اس اور جو مجرم ہوتا ہے کے ساتھ وہ سارے عذاب ہیں میرا ایمان ہے اللہ کے نبی کی بات ہے جو لوگ مر گئے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میرے وہ دکھائی دے یا ندی اگر مجھے دکھائی دے بھی جائے تو میری نظر غلط دیکھ سکتی ہے لیکن نبی کی زبان غلط نہیں بول سکتی جو بات اللہ کے نبی کی زبان خریدتی ہے حدیثوں اندر کے اندر وہ بات مل رہی ہے بالکل صحیح بات ہے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے ہمیں دکھائی دے یا ہمیں دکھائی نہیں دیں ایک پانی کے جہاز کے چلانے والا اگر مجھے خبر دیتا ہے کہ آگے بچ بس طوفان آ رہا ہے جہاز ڈبے گا تو سارے کے سارے لوگ رونا شروع کر دیتے حالانکہ وہ طوفان کی نے نہیں دے گا تو یہ ایک کیپٹن کی بات کو بغیر دیکھے مان کر ڈیڑھ ہزار کا بچوا رو رہا ہے تو نبی کی بات کو بغیر دیکھو جو آج مانے گا اس کا بیڑا بہت برفار ہوگا اور اگر آج شک شبے میں رہے گا تو مردے کے وقت اس کا میرا غلط ہوگا اور پوری دنیا کی مالیت اس کے کام نہیں آگے خون کے میں اگر روئے گا تو کوئی اس کے آسو کا پوچھنے والا نہیں ہوگا طے کر دو ہمیں ندی کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے اور نبی کے دشمنوں کے طریقے پر ہمیں نہیں چلنا یہ کیا بات ہے دنیا ہماری سوسائٹی سے پور دی سوسائٹی سوسائٹی کی حیثیت کیا ہے ارے میاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درست کو اگر تم چالو کر دے میں ان کے بارے میں نہیں کہتا بڑی عمر کے اگر بیٹھے یہ وہ چونگڑے جو آئے میں چھوٹے بچے کے یہاں آ کے میں ان کے بارے میں نہیں کہتا بڑی عمر کے اگر بیٹھے ہوں اس میں میرے اندر میری اس بات کی تاریخ ان سے کرا میں نے بڑی عمر کے لوگوں سے سنا کہ یوسف کی جگہ جوزف لکھا جائے اور نام اگر کسی کا عیشہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ہی لفظ مجھے ایسے بتائیں جس انگلینڈ میں مسلمان یہ کہتے ہوئے شرما دے میں مسلمان ہوں آج اس انگلینڈ فخر کے ساتھ کہتا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو سوسائٹی تو تم بناؤ دوسروں کے ہم ہم کی بنی سوسائٹی میں ہمیں لگنا ہے انہیں یہ کہنا پڑے کہ یہاں مسلمانوں کے طریقے کے خلاف چلنا مشکل ہے اس لیے ان کے طریقے کے ساتھ آسمانی مدد ہوتی ہے اور ان کا طریقہ چھوڑیں گے تو آسمانی مدد نہیں ہوگی بھر کے وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے مجھ سے کہنے لگے موڈ صاحب میں تو مسلمان ہوں مجھے پکا ایمان ہے دیکھنا موڈ صاحب میرے کو شبہ مت کرنا لیکن بولے میرے جو شاگرد لوگ ہیں وہ ہے بحریے میرے شاگرد لوگ جو ہیں وہ ہیں بحیری مردہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے چیرتے ہیں فاڑتے ہیں وہ سب اس کا جو کچھ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو بولے وہ ہے جو میرے شاگرد ہیں وہ میرے کو یوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ کہاں سانپ ہے اور وہ کہاں آگ ہے اور وہ کہاں جنت کی کھڑکی ہے اور کہاں ہے وہ سارا یوں میرا مذاق اڑاتی ہیں تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں میں نے کہا دیکھو وہاں تو سمجھانے کی کوشش نہ کریوں اپنے ماحول میں لاؤ گے جن کی سمجھ میں آئے گا وہاں میں سمجھ وہ خاموشی جی ان کو تو اپنے ماحول میں لاؤ یہاں سے میرے صاحب پھر بھی ذرا کچھ میری تسلی کے لیے کچھ بھی دمائے, تو میں نے کہا دردغ داگ تیرے اندر بھی ہے ڈاکٹر دردغا داگ میرے اندر بھی ہے کبھی میں سمجھا رہا ہوں نہیں نہیں میرے صاحب نہیں تو باہ میں باہ میں مسلمان ہوں سبھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن اللہ کو بڑا بھی کہتے ہیں لیکن وہ بڑائی کیسی اللہ کی وہ میں جانتا ہوں چھوٹا بچہ ہے اگر چھ سال کا وہ شور مچا رہا ہے اس کو یوں کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لے کر آئے گا بچہ کچھ نہیں اپنے شور مچاتا رہتا ٹیلی فون کر کے پولیس کمشنر آ گیا پستول بھی دکھائی تو یہ بچہ پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر سے کہہ دے جانتا ہی نہیں پولیس کمشنر کو پسٹول لیکن اسی بچے سے اگر یہ کہہ دو تیری ماں کو خبر دیتا ہوں اتنا سنتے ہی وہ ڈر جائے گا ماں کو جانتا ہے پولیس کمشنر کو نہیں جانتا یہ ایٹم بم کو جانتا ہے یہ خدا کے عذاب کو نہیں جانتا یہ خدا کی طاقت کو نہیں جانتا اس لیے اگر خدا یہ کہہ دے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس سے اسے ڈر نہیں ہوتا اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ امریکہ اور روس ملتے بم ڈالنے والے ہیں تو اس جا. سے جانتا ہے ماں نے سو قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کے چانٹا دکھا دیا بچہ ڈر گیا ماں کو جانتا ہے چاٹے کو جانتا ہے حالانکہ پولیس کمشنر کی طاقت اور پستول کی طاقت ماں کی طاقت سے اور چانٹے کی طاقت سے زیادہ ہے لیکن نہیں جانتا اس لیے نہیں ڈرتا ماں کو جانتا جان کر جانتا ہے اس لیے ڈرتا ہے بہت بڑا بہت بڑی موٹر کو لے کر جا رہا ہے. سامنے اس نے وہ دیکھ لال بتی لے کھڑا ہو گیا کیوں کہ لال بتی کے پیچھے ریوالور پولیس چوکی کچہری جیلخانہ چودہ کبخ روشن ہو گئے اس لال بتی کے پیچھے جانتا ہے لال کو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا میں کہ فلاں کام کرو گے جس سے جہنم میں جاؤ گے فلاں کام کرو گے جس سے جنت میں جاؤ گے تو اس کی طرف شوق بھی نہیں, نہیں ہوتا جنت کا اور جہنم کا خوف بھی نہیں, نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اللہ معاف کرے اندر وہ یقین کی قوت کی اس یقین کے قوت کیا آئے بغیر انسان میں انسانیت کیا انسان میں اخلاق نہیں آ سکتے انسان میں شرافت نہیں آ سکتی اور انسان میں کرامت نہیں آ سکتی میں نے کہا ڈاکٹر میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ آدمی جو مر گیا اس کی روح جب اس کے بدل میں تھی تو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی کی تو بھی تمہیں دکھائی نہیں دی سارا عذاب اور ساری رحمتیں اس روح کے اوپر پڑتی ہیں اور روح پر تکلیف یا راحت آتی ہے اور اثر اس کا اس بدن پر بھی پڑتا ہے یہ بدن تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن روح نکل کے جا چکی اس پر جو کچھ ہو رہا اس کا اثر اس بدن پر پڑ رہا لیکن تم کو دکھائی نہیں دے گا کیوں کہ وہ عالم برزخ میں جا چکا اور تم عالم دنیا میں ہو اچھا مولی صاحب لہجہ زرا ڈھیلا تھا میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب بات میں تم سے کہتا ہوں इंसान जब खाना खाता है इसके पेट में जाके गजा क्या बनती है उनका मौलाना इसमें वो कार्बोहाइड्रेट पता नहीं क्या क्या डॉक्टरों की इस तरह के डॉक्टरों डॉक्टर तो हुई मरीज हुई तो डॉक्टरों से सुनता रहता है कुछ बातें भी याद हो जाती है उनका मौलाना इंसान के अंदर एक तो बनती है शुगर शकर दूसरा बनता है सॉल्ट नमक तीसरा बनता है कैल्शियम चूना और चौड़चा बनता आयरन यानी लोहा बनता है ना. मैंने डॉक्टर साहब मेरे बदन में से एक चमचा शकर का एक चमचा नमक का एक चमचा चूने का एक सरिया लोहे का निकाल के दिखा अब डॉक्टर साहब चौपड़ी ढूंढ गए चक्कर में आ गए यहाँ तो नहीं आए नहीं है लेकिन चौकड़ी भूल है बोले मोरिका वो तो मैं नहीं दिखा सकता मैंने है तो सही ना उनका है तो मैंने कहा अब चूने दो कसम के होंगे एक चूना वो जो इंसान के अंदर बनता है एक वो जो बाहर बनता है ऐसे ही शकर, ऐसे ही नमक पर ऐसे लोहा है न जो इंसान के अंदर बनता है वो दिखाई नहीं देता और जो इंसान के बाहर बनता है वो दिखाई देता है تو میں ان کے سانپوں کی بھی جو قسمے ہے ایک سانپ وہ ہے جو آل میں دنیا میں ہے اور ایک سانپ وہ ہے جو عالم میں میں ہے عالم دنیا والا سانپ وہ تو دکھائی دے میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ ہے لیکن عالم میں والا سانپ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا اب تم کہو کہ مولانا آپ کو پتا کیسے چلا تو میں آپ کو پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کی شوگر بڑھ گئی اس کا نمک بڑھ گیا اس کے وجن میں برم آ گیا اس کے نمک کم کر دو اس کا کیلشیم ختم ہو چکا ہے اس کو کیلشیم کی گوڑیاں کھلا دو یہ آپ کو کیسے دکھائی دیا بولے ہاں مونی صاحب ایک ہے تو میں نے کہا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں روحانی بات ہے خدا کا یا خدا کی رحمت کر سکے گی کیا خدا کا عذاب ہوگا آج تیاری کریں گے نہ میرا تو مار پکا ہو گیا آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا مال اگر خدا نے دیا ہے تو میں زکات دوں گا رمضان کے روزے رکھوں گا جماعتوں کے اندر پھروں گا اور مرنے کے بعد والی زندگی کی میں تیاری کروں گا میرے مخترم دوستوں وہ ڈاکو کے سامنے معلوم نہیں اب تم لوگ کہو گے کہ والی خان نے سر چھیڑ دیا اور پورا نہیں کے دیتے لیکن جیسے ڈاکٹر کو سمجھایا گیا جی ہے نا اللہ معاف کرے آپ لوگوں کو میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ ویسے ہو نہیں اللہ آپ اچھے ہوں آپ اچھے ہوں اور ذرا اندر کر کے دیکھنا ہر ایک اپنے کو جب دیکھے گا تو پتا چلے گا زیادہ پبلک میں کوئی چیز لانی نہیں چاہیے اللہ نے پردہ ڈال دیا نا تو پردہ ہی پڑا رہے دوں باقی ذرا غور کر کے دیکھ لینا ہم نے ہر ایک آدمی اپنے کو دیکھ لے اپنی زندگی گھریلو دیکھ لے ہو اس میں اسلام کتنا کاروباری زندگی دیکھ لے تو اس میں اسلام کتنا اور یہ رونی کی جی. صرف یہ جی. معاملہ سامنے گا یہ کافی نہیں ہے ہاں موری صاحب نے سمجھا تو دیا تھا سمجھ تو گیا تھا وہاں جو پوچھا جائے گا جب سمجھ گیا تھا تو زندگی بدلی کیوں نہیں آپ کی زندگی کو بدلا کیوں نہیں ارے میرے بھائی تم تو وہ تھا کہ تجھے دیکھ کر دنیا اسلام میں داخل ہوتی اور آج تو ایسا بن گیا دیکھ کر پوری دنیا اسلام سے نفرت کر رہی صاحب اس کا تو دل بدل گیا آج جب اس کے سامنے رقم پیش کی. تو اس کا سارے ڈاکٹروں کو بولا سارے ڈاکٹروں کو بلا سارے ڈاکٹر بلایا اور پھر اس نے مینیجر کے کا مینیجر تھا اسے بھی بلوایا وہ کمپنی کا جو مینیجر تھا اسے بھی بلوایا اور کمپنی کا جو مالک تھا اسے بھی بلوایا اور سارے ڈاک پیسہ کتنا تھا وہ جمع کر دیا اور پولیس کے جو بڑے بڑے تھے ان کو بھی بلوا دیا وہ تو ساری ایک گینگ ہوتی ہے پوری گینگ اداسردی گینگ ہوتی ہے ڈاکیگی تھوڑی بڑا گرتے سب کو جمع کیا اور پیسے جو جمع کر دس بارہ ہزار روپئے کم نکلے اس نے کہ وہ ہاتھ ہی بار ڈاکو نے اب اس کے بعد میں سب کے سامنے ڈاکو نے تکلیف ساری سنی تھی نا اس نے جمع کر کے جو سنی تھی نا وہ دھیمے دھیمے اس نے سنائی اور مرنے کے بعد والی زندگی سمجھائی اور قیامت سمجھائی اور مرنے کے بعد والی زندگی سمجھائی اور پھر اس کی سمجھ جتنی آئی ہم یہ چاہتے کہ تم سمجھو پوری دنیا کو سمجھاؤ وہ سمجھے پھر دنیا کو سمجھاؤ یوں پورے عالم کے بستے والے انسانوں کے سامنے مرنے کے بعد والی وہ زندگی جو رسول کریم صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم اللہ بتائی ہے جو یقین ان آنے والی ہے وہ سمجھ میں آ جائے وہ زندگی سمجھ میں آ جائے تو پھر انسانوں میں انسانیت آنا آسان پھر انسانوں میں اخلاق پہ آنا آسان اس کے بغیر انسانوں میں انسانیت نہیں آ تم چاہو کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی تو مولانا ہم اسلام کو پھیلا دیں گے پہلے ذرا طاقت آ جانے تو میرے بھائی طاقت پہ آ جانے سے اسلام کیسے پھیلے گا हा? سوچو طاقت آئے تو تم ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو روزے رکھوا گے ڈنڈے کے زور سے جو لوگ روزہ رکھیں گے تو غسل خانے میں جا کے چپکے سے پیٹ بھر کے پانی پی کے منہ پوچھ کے آ جائیں گے تم کیا کرو گے ڈنڈے کے زور سے تم نمازیں پڑھواؤ گے تو غسل کی حاجت ہو گئی رکے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تم کیا کرو گے بغیر وزور پڑھیں گے تم کیا کرو گے امام صاحب کے بعد دفتر رکھواؤ گے کہ کون بہت لے آدمی پانچ ہفتی نماز پڑھی نہیں پڑھی تو اس امام کو پانچ پاؤنڈ دیں گے مہینے کے ایک ایک بے نمازی پانچ پانچ پاؤنڈ پانچ پاؤنڈ اے امام تے لے اور ہماری حاضری پانچ وقت مہینے تک کی بھرتی وہ تو طاقت کے زور بھی نماز تو ایسی ہوگی سمجھنا امام بھی جامع آر دینی شروع کر دے گا اس لیے اس کے اندر بھی فکر آخرت تو ہے ہی نہیں وہ بھی پیسے کی وجہ سے کر رہا ہے تو اسے پیسے اور زیادہ ملیں گے تو وہ کہے گا اچھا چوری یہ بھی کام کریے دروازہ کھل گیا اچھا ہے جتنے بے نمازی ہوں گے جتنے پیسے اپنے پاس زیادہ آتے رہیں گے اس لیے کہ نمازی سے ڈیلا نہیں دے گے یہ نمازی تو دلا نہیں دیں گے اور بے نمازی تو مہینے کے پانچ پاؤنڈ دس پاؤنٹ دے گا تو وہ تو کوشش کرے گا لوگ نماز نہ پڑھے اور آگے حاضری بھی دھوا جاؤں اللہ رحم کرے میرے وہ یہ رونے کی چیز نہیں رہی ہے یہ, یہ چیزیں ہنسی بھی نہیں ہے رونے کی چیز دینی طاقت کے ذریعے میں جو کہتا ہوں اس وقت میں اسلام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا اپنی بیوی پر نافذ کرنا اپنے بچوں پر نافذ کرنا, پر, نافذ کرنا پر نافذ کرنا اپنی دکانوں پر نافذ کرنا یہ تو تیرے بس میں ہے ہی نہیں ہے پھر وہاں کیوںفیذ نہیں کرتا جب یہاں نافذ نہیں کرتا تو تو پھر ملک میں کیسے نافذ کر سکے گا سوچنے کی بات ہے تیرے میں جتنا ہے اتنا تو کر دے تیرے بعد مال آئے گا تو زکاط فرسے اگر مال تیرے پاس نہیں ہے تو زکاط کا اس وقت میں پورے کمپنی کا مالک ہے تو کمپنی میں اسلام کو, کو داخل کر بھائی میرے آپ ایک دکان کے مالک ہے دکان میں اسلام کو داخل کر دیجیے آپ اپنے گھر کے بڑے گھر کے در اسلام میں داخل کر دیجئے اس میں آپ اسلام داخل تو نہیں کرتے جو آپ کے بس میں جب اسلے میں نہیں کر سکتے تو اس بڑے میں تم کیسے کر سکو گے اس لیے میرے محترم دوستو دین ایمان جو اسلام جو دنیا کے اندر پھیلے گا وہ آخرت کے فکر سے پھیلے گا اللہ کی عظمت اور بڑائی سے پھیلے گا جنت کے شوق سے پھیلے گا اور جہنم کے خوف سے پھیلے گا اس ڈاکو نے پوری اور تقریر کرنے کے بعد اس نے کہہ دیا سارے ڈاکٹروں سے کہ اب میں تمہارا بڑا نہیں ہوں کہا میں تو چھوڑ چکا اور میں اس زندگی میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا پولیس والوں سے کہہ دیا کہ جو تمہاری وہ ہر بھی کی یا ہر مہینے کی جو تھی اب میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ڈاکٹروں سے کہہ دیا کہ میں تمہارا پشتنا ہی نہیں کروں گا اور سب کو کہتا ہوں تم تین تین دن کی جماعتوں میں پھروں پر میں تو چیلے میں جاؤں گا جتنے کہ میری جو مرنے کے بعد والی زندگی کا مجھے فکر پڑ گیا اور جتنا پیسہ تھا وہ سارا بٹور کے کمپنی کے مالک کو دے دیا کہ یہ تمہارا پیسہ دے دو اور اس کے اندر بھی تمہارے جو کاغذات وغیرہ یہ سنبھال دو بارہ ہزار روپیہ اس کے اندر کم ہے یہ ڈاکو نے کھا لیا ہے کہو تو میں اپنی جیب سے ادا کر دوں اور معاف کر دو تو معاف کر دوں کمپنی کے مالک نے اور اس کے مینیجر نے کہہ دیا کہ صاحب ہم نے معاف کر دیا اور صاحب آپ کو بڑے ہی مہاتما ہیں اور پتہ نہیں آپ کیا کیا ہیں جیسے وہ ہندو لوگ کہ مینیجر بھی اور وہ مالک بھی آپ کے بہت بڑے ہیں اور آج تو اسلام ہماری سمجھ میں خوب اچھی طرح سے آ گیا اور باقی مسلمان ہو تو ایسا ہو اور اسلام ہو تو ایسا ہو میرے محترم دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عملی طور پر یہ اسلام مسلمان میں زندہ ہو پہلے تو مسلمان میں زندہ اگر مسلمان میں انشاءاللہ آ جائے تو بھی دوسروں کے اندر اس کا پیڑنا بہت آسان ہوگا میں اپنی وہ چار چیزیں پوری کر کے چھٹی دے دوں ہمارے حضرت درکا دھوم تشریف لا رہے ہیں ابھی اللہ کی سے امید ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی بات چیت کر کے دعا کر کے مجلس کو ختم فرمائیں گے اس سے پہلے میرے زندہ وہ چار باتیں بتانی ہیں بتا ڈالو نا بھائی آپ لوگ تھکتے نہیں کہیں گے <تصف> کبھی کبھی تو جمع ہوتے ہیں بھائی اس سے پہلے جمع ہوئے تھے اور اب جمع ہو رہے ہیں اس کا علاج کر دیو اپنی مرتبہ اب جو مرتبہ آنا ہوگا اس کا علاج کیجیے کہاں گئے تمہارے سارے ماہرین اس کے گونج رہے میں نے صبح کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ گونجتا تھا ہی شور متراہ ہم کہیں پوچھ رہیے کہیں پوچھ بہر کیف ایک نسبت تو انسان میں خدا نے رکھی ہے حیوانیت والی دوسری نسبت انسان میں رکھی ہے فرشتوں والی جو عبادت سے حاصل ہوگی اور تیسری نسبت اللہ نے انسان میں رکھی ہے خدا کی خلافت والی جو اخلاق سے حاصل ہو کہ اس انسان میں اخلاق اور اخلاق کے معنی سمجھو دوسرے کا کام کرنا بغیر کسی معاوضے اگر اس کا معاوضہ نہیں لیا تو اس کا نام اخلاق نہیں ہے اس کا نام مزدوری اس کا نام کیا ہے مزدوری پھر یہ اخلاق نہیں ہوتی اور ایک چوتھی نسبت بھی ہے چوتھی نسبت ہے نیابت نبوت چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں تب نبیوں کی نیابت میں دعوت کا کام اس امت کو کرنا تب ہماری جان اور مال کے خرچ میں چار چیزیں ہو گئیں ایک تو اپنی ضروریات بھول تو نہیں جاؤ ایک تو اپنی ضروریات کھانا آئے پینا آئے بیوی پی ہے بچے ہیں مکان ہے کاروبار ہے ایک تو یہ ایک تو اپنی ضروریات اور دوسرے خدا کی عبادت اور تیسرے اخلاق انسانوں کے ساتھ اور چوتھے دعوت اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو نبیوں کی نیاوت ملی اگر ہم اخلاق برتیں گے تو خدا کی خلافت ملی اگر ہم عبادت کریں گے تو نبی میں کے فرشتوں کی شباہت ملی اور ضروریات کا پورا کرنا یہ تو چونکہ ہمارے اندر خدا نے مثبت جانداروں والی رکھی ہے تو یہ بھی ہمیں کر دی لیکن اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے اندر ہم دو باتوں کے پابند ہوں گے ایک تو یہ کہ اس میں امر الہی کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں حضور اکرم وسلم کا طریقہ کیا ہے ان دو باتوں کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں اگر ان دو باتوں کی رعایت کو ہم نے نہ رکھا تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور کے معاملہ جہاں اسے پیش آگا کر دیا اس نے جہاں کسی نرک کو مادا کی ضرورت پڑ گئی سب دیکھ رہے کر لیا تو اگر یہ انسان اسی طریقے سے رہے تو پھر اس انسان میرے جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو اب ہم ایک بات آپ سے آخر میں عرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹری کے ساتھ وکیل وکالت کے ساتھ انجینئر انجینئرنگ کے ساتھ ان چاروں باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں پہلی بات کی تقسیم کی ضرورت وہ تو خود انسان میں ہوتی ہے اور پوری کرتا ہے لیکن یہ تین باتیں اس انسان کے اندر اور ہوں ایک تو خدا کی عبادت دوسرے انسانوں کے ساتھ اخلاق اور تیسرے اللہ کے دین کی دعوت اچھا عبادت میں چار عبادتیں ہیں ایک نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ چار عبادتیں ہیں نماز تو صدا بہار ہے اچھا روزہ صرف رمضان میں ہے زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے اور حج بھی صرف داروں پر ہے مخصوص وقت کے اندر حج ہوتا ہے نماز صدا بہار ہے کیا بارہ مہینے کی ایک ہماری عبادت ہے روزانہ پانچ مرتبہ ہم لوگوں پر تھا اگر اس نماز کے اندر ہم نے طاقت پیدا کر دی تو یہ نماز ہمیں اخلاق تک پہنچا دی تم کہو گے ون صاحب بہت زیادہ آدمی نماز بھی پڑھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ مری ہوئی بھینس تم لاؤ کے میرے سامنے کھڑی کر دو اور کہو منی صاحب تم یہ کہتے تھے کہ بھینس دودھ دیا کرتی ہے اس میں سے دیکھ قطرہ بھی دودھ نہیں نکلتا کہ بڑی بھینس میں سے دودھ کیسے نکل نماز تو ایسی فرد ایسی بتائی گئی اگر ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ جلدو مانا وادھو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نسل کا تنہا نرپاشائے کہ نماز کی حیث ایسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ یہ انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے ان چار کسمتوں پر ہماری جان بھی لگی اور ہمارا مال بھی لگے اب ہمیں دیکھنا ہے ضروریات پر تو لگی رہا عبادات پر بھی جان مال لگے اخلاقیات پر بھی جان دیکھے اخلاقیات میں تھوڑی تفصیل تو تھوڑی آپ کو سمجھنی پڑے گی رمضان کے مہینے میں آپ نے زکات ادا کر دی. یہ تو عبادات پہ آئے گا رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد آپ کی پڑوسن کے چیخنے کی آواز آئی بی کو بھیجا پتا جگہ کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے شوہر سے نوکری پر گیا ہوا ہے پیسے اس کے پاس نہیں آپ اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرو اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرو گی بلکہ اسی وقت پانچ سو روپیہ نکال کر آپ جیب سے اور اپنی دیدی دو دیار کا اس کا انتظام کر دو تب یہ پانچ سو روپے جو آپ نے خرچ کیا یہ ہے بطور اخلاق یہ ہے بطور اخلاق یہ اخلاقیات پہ آئے گا یہ عبادات پہ نہیں کیونکہ عبادات جو ہے یہ خدا کا قانونی امر ہے اور یہ اخلاقیات انور بن عدل بن احسان اللہ تعالیٰ عدل کا بھی حکم کرتا ہے احسان کا بھی حکم کرتا ہے تو عبادات جو ہے ساری عدل کے اندر آ ہے اور احسان جو ہے سارے اخلاقیات جو ہیں وہ احسان کے اندر ہیں تو ایک طرف ہماری جان اور مال جو ہے وہ عبادات کے اندر لگے اور ایک طرف ہماری جان اور مال جو ہے وہ اخلاقیات کے اندر لگے اور ایک طرف ہماری جان اور مال جو ہے وہ دعوت کے اندر لگے تو ایک طرف نبیوں کی نعابت ایک طرف خدا کی خلافت ایک طرف فرشتوں کی شباہت اور ایک طرف انسان کے ساتھ میں جو ضروریات اللہ تعالی نے لگا رکھی ہے ان ضروریات کا پورا کرنا ان چار پر اگر ہماری جان پر ہمارا مال لگا تو پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہونے کی اللہ کی ذات سے امید ہے اور پورے عالم کے اندر حافظ کے پھیلنے کی اللہ کی ذات سے امید ہے لیکن اس کے اندر ہمیں ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے آج ضروریات کے اندر فضولیات کو داخل کر دیا جب فضولیات کو داخل کر دیا تو پھر عبادات کے لیے اخلاقیات کے لیے اور دعوت کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں بچتا اور ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں بچتا چونکہ ہماری جتنی کمائیاں ہیں وہ ساری ہماری ضروریات سے نکل کر فضولیات کے اوپر لگنے لگی تو پھر ہمارے پاس اس کا وقت نہیں بچتا اس لیے خوش کر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ سنیچر اتوار کی جو تمہاری چٹیاں ہیں وہ دے دو یہ سنیچر اتوار کی چھٹیاں جو دی جاتی ہیں قدر تو کی جاتی ہے اس کی بھی کیونکہ یہ اللہ کی نسبت پر ہے اللہ کی نسبت پر سنیچر اتوار کی چھٹیاں کا دے دینا یہ ہے قابل قدر اس کے ہم انکار نہیں کرتے لیکن ایک بات میری آخری سمجھ لو اس دنیا کے اندر جو ہمارا اور تمہارا آنا ہوا ہے یہ کس کام کے لیے غور کرو دیکھو اللہ کی ایک ترتیب ہے یہ جو نباتات ہیں نا گھاس پھوس وغیرہ اس کے لیے جمادات نے قربانی دی زمین نے اپنا سینہ پیش کر دیا کہ میرے اوپر حل چلا اور پھاڑو مجھے اور اندر کے خزانے دیتے رہو زمین قربان ہوئی یہ جمادات قربان ہوئے تو اس سے نباتات کی نشو و ہوئی درخت وغیرہ بنی اب یہ گھاس پھوس پھل پھول ترکاریاں انہوں نے قربانی پیش کی تو اس سے حیوانات جو ہیں ان کی نما ہوئی اچھا ان نباتات میں اور حیوانات میں پھر قربانی پیش کی اپنے سے اعلیٰ کے لیے اور ان سے اعلی جو ہے وہ انسان ہے تو گویا ساری دنیا قربان ہو رہی ہے انسان کے لیے اب انسان کو اگر قربان ہونا ہے تو اپنے سے بڑے کے لیے سے قربان ہونا چاہیے اگر یہ قربان ہوگی اپنے سے چھوٹے کے لیے تو اس سے اس انسان میں جانور میں کوئی فرق نہیں رہے اگر یہ انسان دکان پر قربان ہوا اگر یہ انسان کھیت پر قربان ہوا اگر یہ انسان گھروں پر قربان ہوا اگر یہ انسان میٹیرئل پر قربان ہوا تو اس انسان نے اپنی حیثیت کو گرا ساری چیزیں تو انسان کے لیے قربانی پیش کر رہی اور اس انسان کو اگر قربان ہونا ہے تو اللہ کے لیے قربان ہونا ہے یہ اللہ کے لیے قربان ہونے کو اس دنیا کے اندر آیا ہے یہ اللہ کے حکموں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے اے اللہ میری جان بھی تیرے نام پر قربان پر اور میرا مال بھی تیرے, تیرے کام کے اوپر قربان پر پر جہاں پر تم کہا بھائی نہیں پر میں اپنی قربانی پر پیش کروں گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور حضرت صاحب رمع رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہجرت کر کے واپس تشریف ہجرت کر کے مدینہ منور آ رہے ہیں تو اپنی ساری مال کی قربانی پیش کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کو قربان کیا اپنے مالوں کو قربان کیا ہم یہ نہیں کہتے ان کے بیوی بچے نہیں تھے بلکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ ربین کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ تھی ہمارے یہاں تو عموماً ایک بیوی ہوتی اور ان کے یہاں عموماً دو تین چار چار بیویاں ہوتی تھی ہم لوگوں کے بچے بھی کم ہوتے ہیں صحابہ کے بارہوں کے بچے زیادہ ہوتے تھے بارسوں کے چھتیس چھتیس بچے بارہوں کے چونتیس چونتیس بچے حضرت نے بھی بکاس کے سترہ لڑکے سترہ لڑکیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو کے پینتیس بچوں کے نام تو کتاب میں دیکھ کر میں تمہیں بتا سکتا ہوں پینتیس بچوں کے پینتیس ماں کے ناموں کے ساتھ پلا ماں سے اتنے بچے ماں سے اتنے بچے میں نے نام ایسے کتاب میں دیکھے ناموں کے شرح شکتی سے ایک کا نہیں ملا پینتیس روپئے نام بھی دے سکتا ہوں بچوں کے کو بھی جانتے تھے تو ان کی ضروریات ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی ان میں مالکار بھی تھے ان میں غریب بھی تھے لیکن ایک بات سب کے اندر مسترد تھی غریب سبزہ بڑے حساب کے بعد کوئی بھی اور دن دیروں والا جو کام ہے یہ اس مسئلہ دل میں آیا اس ملا کر سہاروں ضلع میں جو ویواہ نئی ان کی پوری مصولیات دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً چھ آٹھ مہینہ پہلے ساری جو مہینے بلا کے تھے انہوں نے ہزار آکرم چلاکرم کی چھٹّی دوری چلن چلن کام کرنے لگا اسلام کے کام کرنے والے وغیرہ ہمارے کچھ کاروباری اور گھریلو لائن جو یہ کچھ کس پیسے چھٹی لینے گئے بہت بند کی خوشی سے بھی مل جائے گا اللہ کے راستے میں سب کو اپنے آپ کو ہلا کر کے متداد اپنے آپ کو ہلاکتے متداد اگلے قانون میں دھیان میں تھے اور بدلنے میں گھس رہا تھا تو لوگوں نے जा لوگ یہ آدمی جو اپنے آپ کو ادا کرتے جا رہا کہ حضرت موبائل نے اللہ کے لیے کروایا آئے کی تہوار کا مطلب کہ تم ہم سے پوچھو اس میلے کے یہ آنے کے پیما جو ہے اس پر انہوں نے سارا کشنا سنایا کہ ہم ہندو میں تر اللہ علیہ سے چھٹی میرے گئے تھے کہ ہمیں کچھ اپنا کاروباری دے دیتی کرنا لگ رہی اس میں ہر اللہ جو انتظار نے چار کرنا کہ ان نمکوں کا ہر کسانوں کے سرتا بن مالے بڑی مردوں نے سب کچھ زیادہ یہ بار ہلاکت جو ہے گھروں کے اندر تہنا چہرنا مال کے اندر تہرنا اور انہ کے دین کی جگہ اور محنت کو چھوڑ دینا شام جب اللہ کے تین کی, کی محنت چھوڑ دی جائے گی تو ریلوے سے تین نکل کر چلا جائے گا اور جب تھی نکل کر چلا جائے گا تو اللہ کی مدد اترنی بند ہو جائے گی جب اللہ کی مدد اترنی بند ہو جائے گی تو پوری دنیا کی پریشانیاں پائی جائیں گی اسی وجہ سے دن گروپوں کے سیلاب ہیں ہاؤ میں جو ہے اور پریشانی یہاں پر برف باری وغیرہ جو ہوئی ہے پریشانی یہ جتنے بھی حالات جو آئے وہ اس بنیاد پر آئے کہ انسان ہونے سے جین نکلا اور جین جی لیا اس لیے کہ مسلمان نے دعوت کا کام چھوڑ دیا دعوت کے کام میں تھوڑی سی سستی پر جتنے وزن نارکے اس صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے نارائن نے آپ امداد سے لگا جمع کے موقع پر جو خدا دین کے دین کا استفادہ تھا ہزاروں کی مقدار جا چکی صرف تین نہیں جا سکے پھٹے دھکے جن میں سے دو سو بغیر میں شریف تھے حضرت ادارے میں امریا حضرت کے حمی حضرت لاہو تعالم لیکن یہ تین نہیں جا سکے سب کے رسولے پاس صلاحیت سارے صحابہ نے پچاس کنٹر گفتگو منہ بند کر دی حالانکہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑ سکر کے میں نہیں چنا تھا پوری ذمہ داری انہیں تھی لیکن خدا کے دین کا سفا تھا جب تمہارے سامنے آیا تو تم خدا کے راستے میں کیوں نہیں ایک مثال میں نکل دین کی مثال کو رہتی ہے جیسے شکر کی بولی اور دانت کی مثال رہتی ہے جیسے شکر کا کارخانہ اگر کروڑوں گوڑیاں شکر کی شکل کے کارخانے میں کا پوجارا خاصہ آئی کا ملک میں سے شکر کا خاصہ ہو میرے اندر ایک بریوی شکر کی مرضی نہ پورے ملک میں لیکن شکل کا کارخانہ اگر صحیح جانی ہو اس کارخانے سے کروڑوں بوری شکل کی پجا کر میرے محترم دوستوں اس انت کے لیے دعوت کا کام ایسے ہے جیسے کارخانہ اور پورا دین ایسے ہے جیسے ستر ہے اگر اس مطلب میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہر انسان کے اندر اگر مکمل دین آ جائے ہر سارے پریور بن جائے روزہ جکا پھل وغیرہ پورا آ جائے ہر کاروباری لائن میں بجلی آ جائے ریلوے لائن میں بجلی آ جائے شادیوں میں بجلی آ جائے پوری دنیا میں چار ارب انسان سارے کے سارے پرت دن ہمارے ایمان والے بن جائیں اور پھر ہم لوگ کو کے ہمارے حضرت جی رام کے ساتھ کے پوچھے کہ حضرت آپ کا کام پورا ہو گیا اب اب ہم لوگ سب اپنے گھروں میں بھیج جائیں میرا خیال یہ کہ حضرت جی یہ جواب دیں گے کہ ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوگا تینوں کے سب آ لیکن نسلوں میں دین نہیں بن سکتا جب تک جی یہ سارے دعوت تو بس نہ ہوگا مسلمان کے ساتھ دعوت لگی ہوئی ہے وہ ہاتھ ہی سبھی تھی ادب اے بندہ ہے آلہ وکیل مانا بنی چباری یسور صلی اللہ عصل کے زمانے میں جو آدمی کے مسلمان بنتا تھا اس کے ساتھ یہ دعوت لگی ہوئی اور وہ دعوت قربانی کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی یہ وعدہ نہیں ہوتا تھا کہ تم دعوت کا کام کرو گے گھر طرح کھانا کھلائیں گے وہ آدمی جانتا تھا کہ میں دعوت کا کام کروں گا تو جیسے حضرت رجحان کی بٹائی ہو رہی ہے اور جیسے حضرت سی کا اندر بھی اللہ حالانہ دے کے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت رکھنے والے حضرت سجی کا اندر ابھی اللہ تعالیٰ ہوتے خون سکتی بھی بٹائی ہوئی اگر میں دعوت کے کام میں رکھوں گا تو مجھے اس کے لیے مشیش اس کے بجائے میں تکلیف ہوں مزدور میں کروا کروا کے اور انہیں پیسے نہیں دینے جائیں گے اس کے باوجود سارے سارے قربانیوں کے ساتھ ہمارے تین دعوت کے بعد لگے اور انہیں یہ امید تھی کہ اگر ہم مزید کامیاب ہیں اور کام چھوڑ کر اگر کام ہے اس لیے ہمارے سرکار اپنی خوبی کے اندر اپنے دور وغیرہ کے اندر ہم نے دکان کو اور میں زندہ رہوں ہماری زندگی کس طرح کی ہے دعوت کے لیے ہر کام ہر جان کی جگہ ہے مطلب کانا کے اندر بھی اور جو واقعات ہے یہ کی بنیاد سے ہے تو نہ ہوتے اور جتنے سفر شاہبائی جیل اثوان اللہ مہین سے ہوئے ہیں یہ سارے سفر صاحب کی بنیاد پر ہوئے ہیں شاہبائی تیرام اصوان اللہ مہینہ مشر کی شام کی رات کی ہری بھری زمینوں کے اوپر رات کو کرنے والی قسم صحابہ نے تھے صحابہ اس کا خیال نہیں تھا کہ خود ہارے گھر مال آ را. اور بہت ہم آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں ہمیں گرو چاہا تھا کہ جب مکہ اکتبا سطح ہوا ہے تو مکی کی اتنی چھوڑی ہوئی زمین اور اتنے چھوڑے ہوئے مکانہ کب دینے کو تیار نہیں ہوئے ان کے اوپر اگر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ بھی کے ریلاس تھی اور شام کی ہری بھری زمینوں کے بعد رات کٹ کرتے ہوئے گئے تھے یہ زمینیں ہمارے ہاتھ میں آنے اور ہم مزے سے زندگی بسر کی میرے محترم دوستوں چاہو گرام روپانواہ کے دل و دماغ میں یہ پوری کی جی پوری دنیا ایسی تھی جیسے مچھر کے پر جی بھی حیثیت نہیں تھی کرام صحابے گرام رسوانواہ دنیا کی راہ چپکانے والی قسم نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آنسو چپکانے والی قسم تھے آنسو چپکانے بالوں سے خدا کے دن کا کام دنیا میں ہوتا ہے راج سپتا والوں سے خدا کے دن کا کام دنیا میں نہیں ہوتا صحابہ جران اقبال اللہ مجمعین کا نکلنا یہ انسانی قروب کے پر اندر خدا کی عصمت پیدا ہو جائے یہ ان کا مقصد زندگی ہے پورے آنم کے بچتے پہلے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی اور بڑائی دلوں کے اندر داخل ہو جائے انہیں ہوتا ہے وسلم مکہ مکرمہ میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں باتحانہ داخل ہو رہے ہیں جس مکہ مکرمہ سے رات کے میلے میں نکلنا ہوا تھا آج اس مکہ مکرمہ کے اندر دس ہزار کے بچنے کو لے کر باتحانہ داخل ہو رہے ہیں لیکن اندر یہ طلب ہے کہ کسی صورت سے ان مکے والوں کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور آ جائے اب اس دن جیسا آدمی جس نے ساری جنگوں کے پلانٹ بنائے ہو اور اب اس جیان کی مبیلی ہندا کہ جس نے حضرت حمزہ ربی اللہ تعالیٰ کے قریبے کو چبایا حضرت حمزہ کو شہید کرانے والی وہ عورت تھی ہندہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کرایا بہت کے اندر یہ سارے مناظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے بہت کے مبلزوں سامنے تھا جنم نے جب حضرت کی ناش دیکھا ہے نا کٹی ہوئی ہے اور کام ہوئے اور یہ ہرا اس کا ہار بنا کر کہنا اور وہ حضرت کے پیڑ کو چاپ کر کے اندر کلیا نکال کر اور اسے اسے چبایا اور ہر ہندا کی ناچ کو دیکھا چاروں طرف سے ان کی رہی تھی اس سے ستر جب صحاب وہاں پر جان دے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی رہتا ہوں چندر لال سنگھاس پر ایک بہت ہی دردناک جملہ بھی کیا وہ ہم جب اللہ بابا سیاح ابھی دوسرے جو مرے ہیں شہید ہوئے جن کی موجود ہیں ابھی ہونے والی جب انسار کی عورتوں نے اس بات کو سنا سے کے گھر سے نکل آئی اور کیا کیا، اللہ کے نبی اس ہندا کے بننے والی ہم یہ سارے باتیں اور یہ سارے مناسب گزر چیزیں ہیں موقع پر راجدہ یعنی ساتھی آنا امداد سے داخل ہو رہے ہیں اور سارے مجمے لیے جا سارے مجموعے دل یہ تھا کہ اسی شور سے جن کے دل میں اگر ہرا کا دور آ جائے تو یہ مرنے کے بعد جنت کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے اور قیامت کے لیے جنت میں جانے والے بن جائیں اور یہ دنوں سے بچ جائے چاہے انہوں نے ہوگی جتنی بھی سب کی بچائی میرے طرف ہوتا ہے داری میں اور سیاسی میں یا दूसरे ہوتا, بس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے جان سے لینے کے فکر میں ہوتے ہیں اور داری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے اس کی جان سے لینے کے میں اور یہ اس کو جنت کے مرچانے کی فکر میں ہوتا حضور اکرم اللہ سنت یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہم سفیات تھوڑے وقت پہلے سے احمد سر ست پہ آئے حضر اب رضی اللہ تعالیت میں واپس بنے یہ حضرت عمل سفیاان مسلمان بنے رضی اللہ حکم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہندو ہونا نوجوان جو مسلمان بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند نے حضرت اخبار سے کہا تھا آدمی ہے اور اسرام کیا فرمایا ہر مدعا سفیا عامر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امر ہے باقی ابو سفیان چکن آدمی سمجھدار آدمی دنیا دیکھا ہوا آدمی آدمی کا تھوڑے ہی آدمی سے امل مل جائے جو آدمی آرام میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے اس پر بھی ہم سوار بھی دیں سرمان لگاؤں جب گھر کے اندر داخل ہو جائے گھر کا دروازہ بند جلد اسے عمل ہاں بتائیے ہم لوگ بچے میں جاتے ہوئے نوجوان کو جمع کیا جا کے مل جاتا ہے برا پکانے والے کسم نہیں ہے کہ سارے بدلے ہوتا ہے بہت آیا ہم نے شہر کا ناراض ہوتی جرم اسی بات کریں جن سے اکیس سال سے ہم لوگ رہے ہیں آج جا ہم ان امن مان لیں بارے میں بات آئیں گا نے کہا اس عورت کی بات کو مت عورت کی بات کو مت شاید چوبیس گھنٹے مجھے دوسرا دن آیا یہ ہوں گا تو پوچھا گیا کہ ہم جا رہے جا رہے ہیں سردوان بند ہو کل ہر سرخ پرت اتنی بخالف میں اپنے سردی کر سکے مکہ کیا عام طور سے ذہن میں مکے کی زمین کا آنا آئی اصل سزے مکہ ہے کہ قبول میں انسانیات اندر حداق میں عظمت کا آنا اللہ کی محبت کا آنا رسم کریم سرزم محبت کا آنا اسلام کی محبت کا آنا یہ ہے اصل بچے کی فتح کس لائن سے تم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو ساری دنیا اندر جمانے لے کر دے لو جی اور انہوں میں انسانیاں اللہ کی حصمت آ جائے تو یہ سمجھو کپڑے کو بہت فتح ہو گیا ہمیں اس کی زمین کرے لے کرنا چاہتا اس کی زمین کے اجازت دوسرے چلاتے رہے وہاں کے رہنے والے انسانوں سے مجھے بچے ہوتے چلے گیا اور یہ سارے کاغیروں میں سارے کسانوں اور سارے ڈاکٹروں پوروں میں سب سے اگر دن اصل چلا جائے اور کوئی آدم میں جب دین کی سزا بنے گی تو لوگوں کو قانون بھی حکومتوں کو بنانے پڑیں گے دین کے مطابق اس کے بدلے پورے آدم کا نظام بھی نہیں چلے گا اگر ساری دنیا کا بچے والے انسانوں کے اندر دین آیا اور یہ دن آئے اخلاق آہلا اور آلاد آئیں گے ایمان اور عبادات سے اور یہ پوری تقریب ہے جو میں نے پوری تقریر کے طرح اتر سمجھائی اس کے اوپر ہماری جان اور مار کی قربانی ہمیں ہوئی تو اللہ کے ساتھ کہ اس دوسرے مسلمان ان سفیت کو مختصر ہونا یہی پورے آلم کے لیے دعوت ہے پوچھا گیا کنسٹرٹر خالص سے کیا ہوا دروازہ بند کر کے گھر میں میں گھس گئی تھی ذہن میں میرے یہ تھا کہ یہ مسلمانوں نے مجھ کا کیا ہے پھر پورے بچوں کی عورتوں کے ساتھ دن کامیاب ہوں گی خوشیاں منائیں گے دونوں بازے بجیں گے کاٹیاں بجے گے چراہا ہوگا خوشیاں منائیں گے میں یہ سمجھ رہی تھی اور پورے بچے کی بڑی میں خود بہ رہا ہوگا اور اکتیس دن کے سارے بدلے گے راہ کے بچے میں کسی بھی روزی کی کسی کے چھوڑنے کی آوت میں نے دروازہ کھولا باہر نکل دیکھا کہ اندھیرا میں سوچ رہی ہوں مسلمانوں نے مکہ فضے کیا وہ خوشی خوشی کیا بات کی سمجھ میارہ کیا ہوا میں بھول رہی تھی دس کا مجمعہ کو شوق تو تھی نہیں جس کو بھول کے یہ دس ہزار کا مجمع میرا کا میں نے جا کے دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر یہ سارا مجمع خدا کی عبادت پہ ایسا لگا ہوا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں خدا کی عبادت ہوتی ایسے میں نے نہیں دیکھے میرا دل پگڑ گیا تو یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے جب میں حضول الاکرم سلسل خدمت پہ جا رہی ہوں مسلمان بنے اور بننے کے بعد پھر حد اکرم صلی سلام نے یہ عرب کیا کہ یا رسول اللہ کل یہی مک اور مکے کے بہت خیمے لگے ہوئے تھے اور سارے خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ تھا آپ کا خیمہ میرے نزدیک مبہول خیمہ تھا سارے خیموں دشمل خیمہ تھا لیکن آج بھی اپنی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں تو ان سارے فلموں کے اندر جو آپ کا خیمہ ہے وہ میرے دل کے اندر ہے محبوب فائمہ کرنا سمان داخل ہو رہا تھا تعلیم بتی فلم کو نہیں بھول سکتا تھا اور مجروبتی مجلومیت کو نہیں بھول سکتا تھا اس بچے میں داخل ہوتے ہوئے چاہے جو رسم تصل پل کو بھول چکے تھے کہ یہ محرم تھا کہ جہاں پر کو آپ کے گندن میرے ڈالی گئی آپ کے راستے میں کاٹ گئے آپ کے گنے کے اندر ٹندر گیا آپ کے ہر سے سکایا گیا آپ کی کام جاری ہزر اللہ کو پالا گیا پانی کا لے کے آتی تھی ساتھ میں رواج لاتی تھی لوگوں کے ہدی رہ کر چہرے لڑکے پوچھا کرتی آپ اگلا دعوت کو دے کر جاتے تھے تو پیچھے سے بےمان آ کر پھول آپ کے اوپر ڈالا کرتا تھا ایک بے مان آتا تھا جا کے چہرے اندر کے اوپر تھوپ دیا کرتا تھا یہ سارے مناظر بھری جا سکتے یہ وہ مکہ کہ جہاں پر دونوں بیٹریوں پر ایک ایک ساتھ میں سلام کے پڑنے کی خبر ملی ارے جس کی دو جمان بیٹیاں شادی شدہ ہوں انہیں طلاق پڑنے کی خبر ملے ذرا دل, دل کے براہ رکھو کیا گزری ہوگی ہمارے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزری ہوگی اس وقت اس مکے میں حضرت صدیق اکثر ربی اللہ تعالیٰ کی تکلیفوں کو اٹھانا کیا بھلا جا سکتا ہے حضرت صدیق ربی اللہ تعالیٰ ہو اتنے بڑے چوہدری تھے کہ دو دو تین تین جربوں کے فیصلے اس کے بعد کا جو آخری فیصلہ وہ تھا وہ سلیور کا تھا اور حرم کمیٹ کے فیصلہ دیتے تھے سپریم کورٹ کا جج کی جو حیثیت حضرت صدیت اکثر کی تھی لیکن جب مسلمان بنے دعوت کے کام کو انہوں نے کیا ہے اور پھر حضرت نبو بکر صدیق رضی اللہ فیصلے دیے آج وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حرم کے اندر چہرے پر مارا جا رہا ہے اور جوتوں سے مارا جا رہا ہے ہمارے سامنے حضرت بزار کی تکلیفوں کا منظر ہوگا ارے حضرت صدیق کی تکلیفوں کا منظر بھی حضرت بلار کی تکلیفوں کے منظر سے کچھ کم نہیں دا. یہ تکلیفیں بھولی نہیں جا سکتی لیکن باوجود ان تکلیفوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کام رضوان اللہ تعلیہ مجمعین کا سب کا یہ ذہن تھا کہ انہوں نے چاہے ہمیں جتنی تکلیف پہنچائی ہو لیکن آج اگر یہ مسلمان بنتے ہیں اور آج اگر ان کو یہ ہدایت ملتی ہے تو یہ مرنے کے بعد جنت میں جامے اور جنم کے اذات سے یہ لوگ بچے منظر کو بھولا نہیں جا سکتا جس میں سے رات کے اندھیری میں نکلنا پڑا اس بچے کے اس مندر کو بھولا نہیں جا سکتا کہ اپنی بیٹیوں تک کو ساتھ میں نہیں لے جا سکے تھے اور بعد میں کو لینے کے لیے جو آدمی پہنچا تو اسے صرف دو صاحبزادیاں ملی ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ. ایک حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آدمی مدینے کی طرف لوٹتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور یہ دو بیٹیاں راستے میں ہیں اور ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ حشے کے اندر ہے ان بے بےمانوں نے پورے گھر کو چر بستر کرنا طے کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں دو بیٹیاں راستے میں ہیں ایک بیٹی ہفشے میں ہے ایک بیٹی حضرت ساتھ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ رہا جو سب سے بڑی بیٹی ہے بیٹی اور یوں نکل گیا یہ کہہ کے اور پیٹ کے اوپر چھڑا کھونک دیا خنجر بار دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ رہا اوپر سے زمین کے اوپر زمینی اور تڑپ رہی ہے اللہ کا نبی مدینے میں ہے ایک بیٹی ہفشے میں ہے دو بیٹیاں کہیں راستے میں ہیں ایک بیٹی پہاڑی کے اوپر تڑپ رہی ہے خون چالو ہو گیا حمل ساکف ہو گیا کوئی پسان حال نہیں اسی حالت کے اندر مکہ مکرمہ میں واپس لایا گیا اور اسی حالت کے اندر چند دنوں کے بعد اجازت ملی تو حضرت زینب مدینہ منورہ میں لوٹی اور اسی زخم کے اندر ایک قدت تک رہی اور اسی میں حضرت زینب کا انتقال ہوا اور قبر کے اندر تشریف لے گئے حضرت زینب کا پہ ہاتھوں سے دفن فرمایا اور جب آپ قبر کے اندر اترے ہیں تو آپ کے چہرے اندر کے اوپر آثار سے غم کے اور جب قبر سے باہر لائے تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے پر خوشی کے آثار سے لوگوں نے پوچھا تو یوں فرمایا میری بیٹی زینب بہت کمزور تھی مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر اسے آزاد قبر ہوا تو کیا ہوگا اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں آزاد قبر سے ڈر رہے ہیں میرے محترم دوستو ہمیں کتنا اپنے مرد کے بعد بڑی زندگی کا فکر کرنا چاہیے لیکن اللہ کی طرف سے مجھے خبر ملی کہ بیٹی پر آزاد قبر نہیں ہوگا اس سے میں خوش ہوں یہ سارے واقعات مکے میں داخل ہوتے وقت بلائے نہیں جا سکتے لیکن اس کے باوجود سارے صاحب احترام ادبان اباحر ازمین نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے بہت دیر تک اپنی دعا مانگی نماز سارے مسلمانوں کا مجموعہ باہر ان سے کاہروں کا مجموعہ ان باہر نکلتے اگر گردے نے اڑانے کا فیصلہ کر دیا تو آج ہم سارے کے سارے قبروں میں پہنچے ہوئے ہوں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف نہ آئے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے آج آپ کریم ہیں کرم کی امید ہے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یاقو ابن اصح ابن ابراہیم نے جو اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں لا تم پر کوئی لانت اور بلامت نہیں ہے میں نے تم سب کو آزاد کر دیا کسی کو چار مہینے کا امن کسی کو دو مہینے کا امن کسی کو تین مہینے کا امن کسی کو ایک مہینے کا امن سب کو, کو امن دے دیا امن کے ساتھ رہو حفاظت کے ساتھ رہو اور جتنے مہینوں کا امن ملا ہے اتنے مہینے تم یہاں پر رہو دیکھ رہو ایمان کو اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اب بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو تم مسلمان ابو لگ کے دو بیٹے ایک کا نام اتبا دوسرے کا نام موتبر گمارے بھاگ گئے کہ اب تو گردیں نہیں اڑائی جائیں گی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان میرے چچا جی نے جو بیٹے کہاں بھاگ گئے ہوں انہیں ڈھونڈ لا ڈھونڈ لائی استبار محتب کی تعیبہ جو تھا وہ پہلے مر چکا تھا ایک جانور نے اسے کھا لیا تھا ان میں سے اسمبا کو تھا جس نے حضور کی بیٹی کو یہ تلاش دیے اسبار محتب یہ دونوں لائے گئے حضور اکرم سلسل کے سامنے بٹھائے گے حضور اکرم صلاحم نے انہیں دعوت دی یہ دونوں کے دونوں مسلمان بن گئے حضور اکرم سلسم ان دونوں کو لے کے ملک ازم پر تشریف لے گئے بہت دیر تک دعا مانگی پھر تشریف لائے چہرہ کھل خل کھلا رہا تھا حضرت عباس نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے چہرہ بہت ہی خل رہا ہے اور خوش ہے فرما میں نے اپنے اللہ سے اپنے چچا سے دونوں بیٹے مانگے تھے اللہ نے مجھے دے دی دیے کون دی چچا جس چچا اور چچی نے زندگی بھر اللہ کے نبی کو چکے پہنچائی لیکن ان کے بیٹوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی نبی اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں میں اپنی تقریب کو ختم کر رہا ہوں میرے محترم دوستوں ہماری نبی کی تکلیفوں کو ہم سامنے رکھ کر اس بات کو طے کریں کہ آج سے بات جب تک ہم دیں گے اس وقت تک ہماری ندی نے جو امانت ہمارے سروں پر رکھی ہے اور جو ذمہ داری ہر رات کے میدان میں اس پوری امت کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو لے کر ہمیں پوری دنیا کے اندر بھی پھرنا ہے اور اپنے گھروں کے اندر بھی کچھ مبارک طریقے کو زندہ کرنا ہے اس کے لیے میرے محترم دوستوں یہ ہمارا تبلیغ کا سیدھا سادہ عمری کام ہے پھر بھائی نیت yeah, کہ ہم مسلمان ہیں اور جب تک جئیں گے ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے جی سب کے سب اپنے دل سے طے کرو کیا عجب ہے کہ آج کا تمہارا یہ ارادہ اللہ تعالی صدیوں اور نسلوں تک کے موڑ کا ذریعہ بنا دے خدا کے نزدیک مشکل نہیں ہے خدا کے سامنے دھیان رکھو مشکل مت سمجھو چاہے کتنا ہی باطل پھیلا ہوا ہو لیکن تم یہ ارادہ نیت اگر کر لوگے تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہی فیصلہ کر دے کہو ان اللہ اللہ تعالیٰ تو نیت کرنے کی زندگی پر دین کا کام کرنا ہے لیکن دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ سال کے چار مہینے تو جماعتوں کے اندر پھرنا ہو اور خاص مہینے اپنا کاروبار اپنا گھر اور مقامی جو دینی کام ہے اس کے اندر لگنا اللہ کے شکر مقامی دینی کام بھی اس چک میں بہت پھیل رہا ہے انگلینڈ کے اندر اس میں لگنا یہ تقسیم کرانی ہے شروع میں چار مہینہ دے کر اس کام کو سیکھنا ہے امن اور اس کے بعد پھر مشورے کے ساتھ چار مہینے جہاں کے لیے مشورہ ہو جائے وہاں چار چار مہینہ ہر سال لگانا ہے اس کو بھی میں تم سے وعدہ نہیں لیتا بالکل بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کس کی بھی اپنے دل کے اندر نیت تھرما دیں کیونکہ اس وقت ہم نیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آگے کتنی آپ کی عمر ہے کتنی میری عمر ہے یہ تو کسی کو بتا نہیں ہوں تو اللہ ہی جانے اس وقت ہم رات میں نیت کر سکتے ہیں کہ سات کاروبار کے گھر کے ہمیں ایسی ترتیب بنانی ہے کہ سال کے چار مہینے تو اللہ کے راستے میں پھرنا ہے اور آٹھ مہینے کاروبار گھر اور مقامی دینی محنت پر ہمیں لگنا ہے اس کی بھی آپ حضرات نیت کریں ٹھیک ہے میرے بھائی اچھا اب یہ نیت فرمانے کے بعد اب ایک آخری چیز ہے وہ یہ کہ عملی قدم بھی اٹھانا ہے عملی قدم اٹھانے کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات بے شک یہاں تشریف لائے ہوں گے صرف بیان سننے کے لیے آپ کو کہا گیا ہوگا کہ بھئی چلو شری کے دینے ایک ماں ہو رہا وہاں بیان سن لوگ آپ نے بیان سن لیا لیکن اب آپ کے سامنے بات آئی پوری زندگی کی تبدیلی کی اور اس کے اندر نیت بھی آپ نے بہت اعلیٰ پسندید کر لی اس میں عملی پدم جو آپ کا اٹھے وہ ندیوں کی طرح اور صحابہ کی طرح اپنے پروگرام کو کینسل کر کے اس وقت میں آپ چار مہینے کے لیے کھڑے ہو کر اور خدا کے راستے میں چل دیں جیسی مدد اللہ نے ان کی تھی وہی اللہ ہمارا بھی ہے ہمارا اللہ وہی ہے ہمارے رسول صلی اللہ اصرف وہی ہے ہمارا قرآن وہی ہے ہمارا کعبہ وہی ہے صرف ہم بدل گئے اگر ہم بھی وہی بن جائیں تو اس پندرہویں صدی میں وہی مدرسہ کی آ سکتی ہے جو مدد خدا کی پہلی سدی کے اندر آئی اس بنا پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ندیوں کی ترتیب پر صحابہ کی ترتیب پر اپنے نظام کو کینسل کرو اور کینسل کر کے ایک مرتبہ میں چار مہینے کے لیے اللہ کا نام دے کر کھڑے ہو جاؤں اچھا شیطان کا مشورہ یہ ہوگا کہ ان تبلیغ والوں کی تقریریں گوشلی ہوتی ہیں زیادہ جوش میں نہیں آنا چاہیے ہوش سے کام کرنا چاہیے میں کہتا ہوں زندگی بھر خوش میں رہے ایک چار مہینے کے جوش آ جائے تھوڑا سا جوش بھی تو آنا چاہیے اتنا ہوش بھی کس کام کا کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس کام کے لیے پوری زندگی میں سے ہمارے پاس چار مہینے کا بھی وقت نہیں سوچو تو صحیح ہم آپ کو بےکار نہیں سمجھ رہے بے شک ساپ اپنی بیوی کے شوہر ہیں بیوی کی ذمہ داری آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں ان کی ذمہ داری آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے ان کی ذمہ داری میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم پاس کچھ ہیں یا نہیں ان کے امتی ہیں یا نہیں ان کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر کوئی ذمہ داری آئی یا نہیں اس ذمہ داری کے لیے ہم نے زندگی پر کچھ کیا آج ہم یہ طے کریں کہ چار مہینے کے لیے جانا ہے آج سے مودی صاحب دیکھو ایسا مطلب میں نہیں کہہ رہا کو حضرت پوچھا سلم تو ہٹ پر کیا لینے گئے تھے آج خدا کے دن کا تقاضا چل دیے اس عورت کا وہاں کیا ہوا کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے کسی آدمی کو پتا ہو ذرا بسلا دینا میری حصے سے خوش محترم کا کیا ہو کتابوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سکے ملنی نہیں رہا میں نے انداز لگاؤ کس طریقے سے اللہ کے نام پر چلے بدر والوں کا پروگرام احتجاج کی قاطرے کی گرفتاری تھی سامنے تقاض آ کے ایک ہزار روپئے کے ساتھ معاملہ کرنا تیار ہو گئی سموک والوں کا پروگرام یہ تھا کہ باغات میں سے خجورے وغیرہ کاٹ کر گھروں پر لانا قرضے کر ادا کرنا وغیرہ یہ ان کا نظام تھا خدا کی دین کے تقاضے آگے اپنے پروگرام کو کینسل کر دیا خدا کی دن کے تقاضے پر چل دیے میری بات کو یاد رکھنا اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی طبیعتوں کے خلاف جب قدموں کا اٹھانا شروع ہوگا تو پھر شاہر کے خلاف اللہ کی مددوں کا اترنا بھی شروع ہوگا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کے رسیق کوئی چیز مشکل نہیں اللہ کی دعتیں رحیمی اور کریبی سے ہمیں امید ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت کرتے اس لیے آپ ادرا سے گزارش ہے کہ اس مجمعے کے اندر کا کون ہے وہ مرد میدان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال حد کے پہلے شہیب روم کے پہلے سلمان فارس کے پہلے اور میں عرب کا پہلا اس لندن کے اس اجتماع کا پہلا وہ آدمی کون ہے جو کھڑا ہو جہ دے جو میرے چار مہینے میں آج سے کیس تیار کام تباب الرحیم ابا حسن علیہ سعید اللہ محمد رسید اللہ محمد عمل تسلیم سہانا ریمائش میری کرا میں نے بڑی عمر کے لوگوں سے سنا ہے